صلما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعظ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الافلام راه كتاب أنزلنا هذا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً وقال تعالى يا أيها المدفق قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فخهر والرجز فهجر ولا تمنم فاستغفر ولربك فصر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعياً وَإِنَّهُ سَائِلِيهَا الْبَلَّغْتَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُ فَلْيُبَلَّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِرُ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بُعِفَّ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ وَإِلَى كُلِّ إِنْسٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله أمر أن سمع مقالتي فضعاها ثم أداها كما سمعها فربما بلغ من سامع أو عام سامع أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم انسان جب ہوش حواس اور شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے ایک وسیع کائنات نظر آتی ہے اپنا وجود بھی ایک بہت بڑی کائنات ہے زمین کو بچھا ہوا دیکھتا ہے بچھانے والا سامنے نہیں پہاڑوں کو گڑا ہوا دیکھتا ہے گاڑنے والا سامنے نہیں پانیوں کو بہتا ہوا دیکھتا ہے بہانے والا سامنے نہیں بارشوں کو برستے ہوئے دیکھتا ہے برسانے والا سامنے نہیں بادلوں کی گرج اور چمک کو سنتا ہے دیکھتا ہے چمکانے والا کون ہے سامنے نہیں آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں کو دیکھتا ہے ان اس آسمان کو بلند کرنے والا سامنے نہیں نوں میں دودھ کو اترتا تو دیکھتا ہے دودھ بنانے والا سامنے نہیں پھول میں محک کو دیکھتا ہے مہکانے والا سامنے نہیں اپنے وجود کو دیکھتا ہے بنانے والا سامنے نہیں سورج کی تپش کو محسوس کرتا ہے چاند کی ٹھنڈک سے مزہ لیتا ہے تاروں بھری رات سے لطف اندوز ہوتا ہے لیکن یہ سورج کون لایا اس کو کس نے گرمایا چاند <تصفح> کو کس نے حسن بخشا تاروں کی بارات کس نے سجائی مشرق مغرب کے افق کس نے بنائے <تصفح> یہ سب کچھ سوال بن کے ایک شریم فطرت انسان پر ہتھوڑے کی طرح یہ سوال برستے ہیں کون ہے کون ہے کون ہے کس نے بنایا کیوں بنایا کیوں بنایا میں کون ہوں میں کیا ہوں بے شمار سوال ہیں بکھری ہوئی کائنات سامنے بنانے والا موجود کہاں کون ہے پتہ نہیں اپنا وجود ایک عجائب و برائد کا نمونہ ہے کہ ایک نطفہ جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا اس سے اتنا بڑا وجود بنا اور کائنات میں سب سے شاہکار چیز بنا یہ میں کیسے بنا یہ خون کی نالیاں یہ دل کا دھڑکنا یہ پھیپھڑوں کی چمنیاں یہ گردوں کی فیکٹریاں یہ دماغ کی سوچیں یہ سینے کے جذبات یہ دل کی دھڑکنیں یہ زندگی اور موت یہ جوانی اور بڑھاپا یہ محبت و نفرت یہ عروج و زوال یہ اتنا لمبا چوڑا بکھیڑا ہے لیکن اس کے ویشے کون ہے اور اس سب کچھ سے کیا چاہتا ہے مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے ان ہر ہر ہر ہر, ہر سوالات کے آگے سوالیہ نشان پڑا ہوا ہے جواب کوئی نہیں انسان کی عقل ہار گئی دماغ کی رگیں تن گئیں سوچو بچار کے سارے کھوڑے دم توڑ کے گر گئے تخیل تصور کی ساری بزمیں وہ درہم برہم ہو گئیں لیکن صرف اپنی عقل اور فکر اور سوچ سے انسان نہ اپنا پتہ لگا سکا نہ اس کائنات کے بنانے والے کا پتہ لگا سکا نہ اس لیل و نہار کی گردش کا مقصد سمجھ سکا نہ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھ سکا یہ اتنا بڑا خلا ہے اس خلا کو اگر پرن کیا جائے تو انسان کی زندگی نامکمل اور ادھوری ہے اس کی جستجو میں اللہ کا شکر ادا کریں ہم مسلمان ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے آپ دنیا میں پھر ایک شکو سلا بھی کیا تھا نوجوان رائمنڈ میں آیا مجھے انہوں نے ملایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میری آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں ہے اسی کی تلاش میں نکلا ہوں اور اسے ہی ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ان سارے سوالات کا جواب جب ہم ڈھونڈنے نکلے تو ہمارے فلسفے دم توڑ گئے ہماری ہمتیں وہ ہار بیٹھی اس کا جواب دینے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کا میرے رب نے سلسلہ چلایا یہ علم اللہ نے ان پر کھولا کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا اور کیوں بنایا تو کیوں بنا اور تو کیوں مرتا ہے یہ سوالات باقی تھے جواب دینے کے لیے خود اللہ کا علم آیا قرآن کی شکل میں آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آیا قرآن لکھا ہوا نہیں آیا تو لکھی گئی اتار دی گئی زبور لکھی گئی اتار دی گئی انجیل کو لکھا گیا اتارا گیا وہ پچاس سال کے اندر اندر لوگوں نے خود ہی بدل دیا یہ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا یہ میرے نبی کے دل کے اوپر اترا ہے پھر وہاں سے زبان پر آیا ہے پھر وہاں سے وہ کتاب اور کاغذ پر آیا ہے جس جو چیز اللہ نے میرے نبی کے دل پر اتاری میرے نبی کے دل سے نکلا ہوا بول ساری دنیا کے دجال اکٹھے ہو جائیں نہ بدل سکتے ہیں نہ مٹا سکتے ہیں ہاں قرآن کا تعارف قرآن کی زبان میں سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت یہ کس کا کلام ہے تنظیل اور رب العالمی یہ رب العالمین کا کلام ہے اسے کون لایا ہے نزل ابحر روح المین اسے جہریل فرشتہ لایا ہے کس کے پاس لایا ہے قلب کا میرے محبوب کے دل پر لایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لایا ہے اس کو کیوں بھیجا گیا ہے یہ کلام کیوں آیا ہے یہ تقویم تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اس کی تیاری کرو یہ کس زبان میں آیا ہے بلسان عربی یہ بڑی خوبصورت عربی زبان میں اتارا گیا ہے اس سورے بکھڑے کا جواب میرے نبی کی زبان سے ادا ہوا زمین کیسے بچھی جواب آیا والارض فرش یہ جی تیرے رب نے بچھائی فن عمل کوئی ہے اس طرح بچھا کے دکھا دے والارض اردا جداری کا دہا زمین کو تیرے رب نے بچھایا یہ پانی کہاں سے آیا کہرے اللہ نے نکالا اخرج اخرا ما ہا یہ سبزہ کہاں سے آیا تیرے رب نے نکالا وہ یہ پہاڑ کس نے گاڑے تیرے رب نے گاڑے و جا یہ پانی چلتے ہوئے کس نے چلائے کہ یہ تیرے رب نے چلائے فسالت اودیتہ رہا یہ میٹھا پانی کس نے بنایا یہ تیرے اللہ نے بنایا ہاگا فراۃن شراب ہو یہ کڑوا پانی کس نے بنایا کہ یہ تیرے اللہ نے بنایا ہاگا ملخن اجاج ان میں مچھلیوں کو کس نے تہایا تو تیرے اللہ نے تہرایا کلن کلو لحمن اور اس میں, صدف میں موتی کس نے بنایا اور پانی کے خطرے کو موتی میں کس نے ڈھالا تیرے اللہ نے کیا وہ موتی وہ قطرہ صدف کا منہ کھولا اور اس میں قطرہ گیا وہ اندر جا کے میں بدلا کس نے کچرے اللہ نے کیا سانپ نے منہ کھولا اور اس کے اندر قطرہ گیا وہ زہر بنا کس نے بنایا کا تیرے اللہ نے بنایا ہرن نے منہ کھولا اور اس کے اندر وہ قطرہ گیا وہ مشک میں تبدیل ہوا کس نے بنایا کا تیرے اللہ نے بنایا گائے نے موں کھولا اس کے موں میں قترہ گیا وہ دودھ میں بدلا کس نے بدلا کہا تیرے اللہ نے بدلا نسیقم من بین فرطن و لبنا لبنن خالصا سائغا للشاربین یہ درخت کی جڑ میں گیا تو یہ پھول پتیاں بنا یہ کس نے کیا کہ یہ بھی تیرے اللہ نے کیا ما کان لکم انتم بتو شجرہا ایلہم اللہ بلو بلو کوئی ہے اللہ کے سراہ یہ جواب اللہ نے دیا امن ام خلا کوئی ہے زمین کا بشانے والا آسمان کو اٹھانے والا اور اس کی چھت کو تاننے والا اور زمین کے فرش کو لیول کرنے والا کوئی ہے اللہ کے سیوا سما اللہ کے سوا کوئی ہے پانی برسانے والا اور بہجا کوئی ہے پھل پھول غلے باغات اگانے بنانے والا میں کان رکم ان تم بے ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ شہنشاہ اللہ کے بغیر نہیں نہیں, نہیں بنا سکتے گجرا والے والو بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا ہے کوئی اللہ کے سوا ہے کوئی اللہ کے سوا بل ہوں او سر بھی مارتے ہو زبان سے بھی یہ کرار کرتے ہو ہاتھوں کے اشارے سے بھی کہتے ہو کوئی نہیں کوئی نہیں پھر میرے اللہ کو چھوڑ جاتے ہو پھر اپنے اللہ کو چھوڑ جاتے ہو پھر غیروں کی چوکھٹ پہ تمہاری جبی سجدے میں جا پڑتی ہے پھر تم غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو انگن جعل الارض قرارا زمین کو قرار کش کس, کس نے بخشا و جال خلال انہارا اس میں دریا کس نے بہائی وجال اللہ رواسی اس میں پہاڑ کس نے گاڑے وجال بین الہر نے خاجزہ میٹھے اور کڑوے کو جدا کس نے کیا کوئی ہے الاحما اللہ کوئی ہے الاحما اللہ کوئی ہے الاحما اللہ, ہے اللہ, ہے اللہ, ہے اللہ نہیں, نہیں نہیں تو پھر اپنے رب کا گلہ سنو بل اکثر لا يعلمون پھر بھی گجرا والا کے اکثر لوگ اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں نہیں جانتے نہیں پہچان تھے جیب المقرہ اداد جب تم مصیبتوں میں گرتے ہو آفات میں پھنستے ہو اور مشکلات میں گرتے ہو تو کس کو پکارتے ہو بے ساختہ کون تمہاری زبان پہ آتا ہے بے ساختہ بے سوچے سمجھے کس کو کہتے ہو یا اللہ وہ کون ہے وہ یکش کو تر پھر جو تمہاری مصیبت کو ہٹاتا ہے وہ کون ہے یجا القم خلفا الرد جو تمہاری نسلیں چلاتا ہے الاحم اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا اے لاہم ماللہ ہے کوئی اللہ کے سوا اے لاہم مال ہے کوئی اللہ کے سوا نہیں نہیں لیکن تم کیا کرتے ہو کلیلم کرون تمہیں میں یاد ہی نہیں آتا تمہیں میں یاد ہی نہیں آتا زبان سے اقرار کرتے ہو عمل سے انکار کرتے ہو زبان سے ہاں کرتے ہو بدن سے نہ کرتے ہو یہ کیسی توحید کا نغمہ ہے یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا. ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک دل نہ بولے لا الہ الا اللہ تو یہ تم کیا کہتے ہو کلمہ میرا پڑھتے ہو سر کسی اور کے آگے جھکاتے ہو اخلق بد غیری پیدا میں کرتا ہوں بندگی کسی اور کی کرتے ہو عرض و یشکر و سوائی رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو خیری عل عباد نازم بشر رحم میں ہر وقت اپنی رحمتیں تم پر برساتا ہوں اور تم ہر وقت اپنے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو اور میں جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو انی عقل اہم فی مداج اہم کن لمیا سونی میں رات کے اندھیرے میں تمہیں خوابگاہوں پر اور بستروں پر ایسے سو ہوں جیسے سارا دن میری ہی مان کے گزارا تم نے دن گزارا تھا نہیں نہیں کوئی گانے میں کوئی موسیقی میں کوئی زنا میں کوئی شراب میں کوئی جھوٹ میں کوئی قتل میں کوئی ڈاکے میں کوئی قبضہ روپ میں کوئی کھوٹ میں کوئی ملاوٹ میں کوئی سود میں کوئی رشوت میں نماز چھوڑی ذکر چھوڑا قرآن چھوڑا رات آئی میرے اللہ نے کہا سلا دو کوئی بات نہیں کبھی تو یہ ظالم توبہ کرے گا یہ کون کر رہا ہے یہ جواب انسان کے پاس نہیں ہے یہ نبی آ کے جواب دیتا ہے برسی بارش اٹھتے ہوئے بادل یہ چلنے والی ہوائیں ہوا کی طاقت ہے کہ چلے یا تھم جائے پانی کی طاقت ہے کہ بہے یا رک جائے پہاڑ کی طاقت ہے گڑے یا بکھر جائے آسمان میں طاقت ہے بلند ہو یا گر جائے یہ زمین میں طاقت ہے کہ بچھے یا, فٹ، فٹ، فٹ، یا یہ وہ پھٹ جائے یہ سمندروں میں طاقت ہے کہ بکھرے یا ٹل جائے نہیں،, نہیں ہر ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے اللہ ہی اللہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے اللہ مشرق ادھر بھی اللہ بل مغرب ادھر بھی اللہ بینج اللہ ادھر دیکھو اللہ ادھر دیکھو اللہ شمال دیکھو اللہ جنوب دیکھو اللہ اوتر دیکھو اللہ ھرتی میں دیکھو اللہ پہاڑوں پہ دیکھو اللہ چوٹیوں پہ دیکھو اللہ پھولوں کی مہک میں دیکھو اللہ تتلی کے پر میں خوبصورت ڈیزائن میں دیکھو اللہ پھل کے رس میں دیکھو اللہ دودھ کے قطرے میں دیکھو اللہ بر برسی بارش میں دیکھو اللہ گرجتے بادل دیکھو اللہ کڑکتی بجلیاں دیکھو اللہ بلند آسمان دیکھو تو اللہ چمکتا سورج دیکھو تو اللہ ٹھنڈا چاند دیکھو تو اللہ مسکراتے تارے دیکھو تو اللہ رات کا اندھیرا دیکھو تو اللہ دن کا اجالا دیکھو تو اللہ زمین کے غلوں کو نکلتا دیکھو تو اللہ دانے کو پھٹتا دیکھو تو اللہ اور زمین کی رگوں میں سے لوہے کو نکلتا دیکھو تو اللہ اور تانبے کو نکلتا دیکھو تو اللہ اور سونے اور چاندی کو نکلتا دیکھو تو اللہ اور نطفہ نطفہ مٹی مٹی سے نطفہ نطفے سے مزغہ ہاں مزغہ ثم سم اللہ فی قرار نطف میں دیکھو اللہ ثم خلقنا تھا القا علاقہ میں دیکھو اللہ فلقن الگغا مضغہ میں دیکھو اللہ فقل الم المدغتا اعظام اس میں ہرڈیوں کو دیکھو تو اللہ فقصون اعظام لحما اس سے گوشت کو چڑھتا دیکھو تو اللہ تم ان شاء آخر اپنی شکل <سؤال> مورت صورت دیکھو تو اللہ آنکھوں کا نور دیکھو تو اللہ اور دل کی دھڑکن کو دیکھو تو اللہ ناخن کا پردہ دیکھو تو اللہ ہے اور بدن کے رونگ اٹھے دیکھو تو اللہ ہے شریانوں میں دوڑتا خون دیکھو تو اللہ ہے اور گردے کا فلٹر کرنا پیشاب کو مسانے تک پہنچانا باہر نکلنا دیکھو تو اللہ ہے غذا کا جزو بدن بن جانا تو اللہ ہے اور فضلے کا غلازت کا باہر نکل جانا تو یہ اللہ کا امر ہے اللہ کی حیبت ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی کبریائی ہے سام پھونکارے تو بھی اللہ اللہ ہے زہر بنائے تو بھی اللہ اللہ ہے کلی مسکرائے تو بھی اللہ اللہ ہے اوقاب نے چھپٹ کے بتایا کہ اللہ ہے اور سانپ نے کھنکار کے بتایا کہ اللہ ہے اور شیر نے دھاڑ کے بتایا کہ اللہ ہے اور ہاتھی نے چنگاڑ کے بتایا کہ اللہ ہے اور بھیڑیے نے غرا کے بتایا کہ اللہ ہے اور کتے نے بھونک کے بتایا کہ اللہ ہے مور نے ناش دکھا کے بتایا کہ اللہ ہے اپنے نکھرا دکھا کے بتایا کہ اللہ ہے بلبل نے نغمہ گا کے بتایا کہ اللہ ہے کوئل نے کوک کے بتایا کہ اللہ ہے آیاتنا آیا الافاق وفی آفاق حتى انفسم لہم ان الحق أنه الحق انه الحق فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان تصرفون فان توفقون فان تسحرون افلا تعقلون افلا ينظرون افلا ينظرون حساب الم ترى الم ترى الم يروا افلا ينظرون افلا يعقلون أفلا, أفلا, افلا تنظرون يا سبح اطونه میرے آپ کے مادی دماغ پہ برساتا ہے دیوانے ہوش میں آ پاگل بصیرت سے دیکھ نفس و شیطان کے غلام اپنی غلام سے اوپر اٹھ کے دیکھ تمہیں چپے چپے میں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا دانے دانے میں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا تمہیں ہواؤں کے جھونکے میں اللہ کے نغمے سنائی دیں گے ہوا کی سرسراہٹ میں اللہ کے نغمے سنائی دیں گے درختوں کے خوشوں اور گوشوں میں لٹکتے ہوئے پھلوں میں تمہیں اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی بلند و بالا آسمان میں تمہیں اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی زمین کے دفین و خزینوں میں تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے یہ وہ اللہ ہے اللہ جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی بدیل نہیں جس کا کوئی مثل نہیں جس کے چکر کا کوئی رب نہیں اللہ ولا رب ان یورجا ولا حاجب الشا ولا وزیرن یوتا یہ وہ اللہ ہے جس کے مقابل کوئی رب نہیں جس کے کو مقابل کوئی معبود نہیں جس کا کوئی وزیر نہیں جس کا کوئی مشیر نہیں جس کا کوئی پہرے دار نہیں نمیت صاحبہ جس کی بیوی کوئی نہیں ولا ولادا جس کا بیٹا کوئی نہیں لایاہوی ہے مکان جو مکان سے پاک ہے ولا یشمل علیہ ہی جو زمانے سے پاک ہے جو ابتدا سے ہے جو انتہا سے پاک ہے وہ ول اول ولاخر وہ داہر ول باچن وہ ان علیم وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ وہ اول جس کا پہل نہیں وہ وہ آخر جس کی انتہا نہیں وہ وہ ظاہر جس کے اوپر نہیں وہ وہ باطن جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے یہ وہی اللہ ہے جس کی نبیوں نے دعوت دی یہ وہی اللہ ہے جس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کرائی ساری کائنات پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اللہ کی راہیں بتائیں اللہ کا راستہ بتایا قل اللہ اللہ احد کون ہے اللہ احد احد کسے کہیں اکیلا نہیں اکیلا کا ترجمہ ہے واحد واحد اکیلا احد احد احد اے یکتا بے مثل جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے میں یہ کہہ سکتا ہوں میں اپنی زمین کا واحد مالک ہوں میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے گھر کا احد مالک ہوں میں اپنی زمین کا احد مالک ہوں نہیں پاگل دیوانے ہوش میا احد. اللہ عہد اللہ سمت ولا ملت ولا مل کف ون احد و, احد. و غلامی علط غلامی الت پیدا نہیں ہوا اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا وہ احد ہے وہ بے نیاز ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ ذات میں نہ صفات میں لئی سکم شہر وہ سمیع البصیر کوئی نہیں اس جیسا کوئی نہیں اس جیسا وہ سمیع بصیر ہے ہاں یہاں تفسیروں میں لکھا ہے لئی سکمفل کاف زائدہ ہے یہ کاف زائد ہے یا آیت کو خوبصورت بنانے کے لیے آیا ہے اور مثل اپنے اصل مطلب میں ہے کہ اللہ کا مثل کوئی نہیں اللہ کا مثل کوئی نہیں لیکن میں ایک اور مطلب بتاتا ہوں عربی زبان میں جب کسی کو صفات میں تشریح دی جاتی ہے تو کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ذات میں تشریح دی جاتی ہے تو مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہاں جب صفت میں تشریح دینی ہو تو کہا جاتا ہے کل بہر یقریب صحابہ یہ جو آدمی ہے یہ سمندر کی طرح بڑا سخی ہے سخاوت میں تشریح دینے کے لیے کاف کلف کل بہر کل بہر یہ جو ہے بندہ یہ تو سمندر کی طرح کس میں سخاوت میں کیسی سخاوت قریب جاؤ موتی دیتا ہے دور جاؤ تو بخارات بنا کے بادل بنا کے تم پر بارش کو برساتا ہے تو جب صفت میں تشبیح دی جائے تو کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ذات میں تشبیح دی جائے تو مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی عرب کے اشار سے یہ دلیلیں لی جاتی ہیں وہ بھی شعر اگلا بھی شعر ہے انسروجی اور شبل فل مخبر مصل السدی یہ شبل ہے جو امتحان میں مثل السد مثل ال شبل شیر کا بیٹا اور اسد شیر تو شاعر کہتا ہے شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے یہ ذات میں تشریح ہے تو یا مثل کا لفظ آیا ہے وہ شب لو فل مخبر مفتی مفتی اور جب صفت میں تشریح دینی ہو تو پھر کاف کا لفظ آتا ہے کا غولومات کا غول کا غول ماتن فی یا شاہ موج صفت کفر کے ساتھ اندھیرے کو تشویش دی جا رہی کفر کے اندھیرے کے ساتھ کاف اور مسل آئی میری بات کوئی واضح ہوئی جب ذات میں تشریح دینی ہو مسل جب صفات میں تشریح دینی ہو کاف میرا رب کہتا ہے لئی سا کا, کا، لئی کا نہیں کوئی صفات میں مفلے نہیں کوئی ذات میں شہ اس اللہ جیسا والذات من ببيمصال والصفات من ببيمصال ذات كسير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وصع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ذات كسيه الله لا إله إلا هو ألف لا ميم الله لا إله إلا هو ذات كسيه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فیمس وق الحسفی اللہ الہ اللہ صفات صفات کیسی ہیں صفات کیسی ہیں الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباری المصور الغفار القحار الوحاب الرزاق الفتاحة العليم القابز الباصف الخافز الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيب الخبير الحليم العظيم العليج الكبير الحسين الجليل المقيد المجيب الباعث المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المفدي المعيد المحي المميد الواجد الماجد الواحد الاهد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التفاب المنتخم العفوظ الرؤوث مالك الملك ذو الجلال والأكرام المکس الجام الغنی المغنی المانع اندار اناف النور الحیدی البدی الباقی الوارف الرشید الصبور الحنان المنان جلاله یہ اللہ ہے میرے بھائیو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عزيم هي الله كبتابتا يا خالق كائنات كبتابتا يا مر بناني ذلك مجبت بتابتا يا ولكد خلقنا الإنسان من سلالة من قين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسرنا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتدار اللہ احسن الخال اللہ, اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا مرد عورت کے پانی کا محتاج نہیں ہے آدم کو مٹی کا پتلا بنا کے جمع کیا اور اسے وجود بخش دیا پتلا بنانے کا بھی محتاج نہیں ہے اما اماں ہوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایسے نکالا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ اما ہوا کیسے پیدا ہوئی سنو سنو آدم کی مٹی بکٹھی ہوئی دارہ بنایا گوندا گیا پتلا بنایا گیا ننگا ڈال دیا گیا چالیس سال پتلا آدم علیہ السلام مٹی کا ننگا پڑا ہوا ہے چالیس سال کے بعد روح ڈالی زندہ کیا کپڑے پہنائے جب عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو میرا اللہ چاہتا تو اما ہَوا کے بھی مٹی اکٹھی کرتا پانی ڈلواتا تھا تھا پھر پتلا بنواتا پھر آدم کے ساتھ چالیس سال وہ بھی پڑا رہتا عورت ایسی پردے کی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو پتلا بنا کے بھی ننگا نہیں کیا چھ جائے کہ اصل وجود میں ننگی ہو جائے عورت وہ عزت کی چیز ہے کہ اللہ نے مٹی کا پتلا بنا کے بھی اس کا ننگا ہونا گارہ نہیں کیا پرزا نے ایسے بنایا نہ فرشتوں کو پتہ نہ آدم کو پتہ یہ بےد حراز ہے, ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جب ابا آدم کی آنکھ کھلی تو پہلو میں ایک خاتون پورے لباس میں بیٹھی ہوئی ہے پورے لباس میں بیٹھی ہوئی ہیں فرشتوں کو کیا پروا تھی عورت کا بھی پتلا ننگا ڈال دیا جاتا انہیں کیا خبر کہ عورت کیا ہے اور مرد کیا ہے اور ہوتا بھی صحیح مٹی کا پتلا ہے کیا کشش ہے اللہ نے عورت کو پہلے دن یہ عزت بخشی کہ اللہ نے اسے پردوں میں پیدا فرمایا اور ادھر سے پیدا کیا جدر دل ہوتا ہے جدر دل ہوتا ہے یہ اشارہ کیا کہ عورت جس روپ اور رشتے میں ہوگی اس کا مقام دل کے اندر ہوگا وہ بیٹی ہو وہ دل میں وہ بہن ہو وہ دل میں وہ ماں ہو وہ دل میں وہ بیوی ہو وہ دل میں وہ خالہ ہو وہ گھوپھی ہو وہ دادی ہو وہ نانی ہو وہ ساس ہو جس روپ اور رنگ میں عورت ڈھلے گی اس کا مقام دل کے قریب ہے یہ پاؤں کا جوتا نہیں ہے کہ اسے جلیل کرو اسے خوار کرو اسے گالیاں دو باہر نکلو تو بڑے مہمان نواز بنو باہر آؤ تو بڑے خوش ہو کے ملو کسی کو روٹی پوچھو کسی کو پانی پوچھو کسی سے مسکرا کے ملو اور اندر جاؤ تو بیوی کے ساتھ بدتمیز ہو جاؤ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے گالیاں نکالو اس کے باپ کو گالیاں دو اس کی ماں کو گالیاں دو یہ کون سی شریعت ہے یہ کون سی تبلیغ ہے یہ کون اسلام ہے یہ کون سی تہذیب ہے کہ تم اپنے گھر کی وہ عورت جس نے ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی ماں چھوڑ دی باپ چھوڑ دیا بھائی چھوڑ دیے بہنیں چھوڑ دی سہیلیاں چھوڑ دی اپنا سب کو چھوڑ کے ایک بول پر تمہارے ساتھ چلی گئی جہاں اس کی ڈولی اتری وہیں سے اس کا جنازہ اٹھا اس کا یہی قصور تھا کہ تمہاری بیوی بن گئی ذرا سا بٹن نہیں لگا ہوا تو ایسی کمینی بدتمیز چائے ٹھنڈی آ گئی تو بڑی بدتمیز تو ایسی ہائے میرے بھائی یہ دل کا درد ہے میں کیا بتاؤں یہ اندر کے زخم ہیں میں کیا بتاؤں کہ معاشرت کے بغیر اور حسن اخلاق کے بغیر نہ دین دین ہے نہ علم علم ہے نہ دعوت دعوت ہے نہ جہاد جہاد ہے نہ تبلیغ تبلیغ ہے نہ ذکر ذکر ہے جس مرد عورت میں اخلاق نہیں ہے وہ اللہ کے نزیب چند کوڑیوں کے بھی اس کی قیمت نہیں ہے اخلاق انسان کو انسان بناتے ہیں اخلاق انسان کو نبیوں کے قریب پہنچاتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے کا دل ان یقون ریا قریب ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی بن جائے نبی بن جائے اور سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو جو میرے نبی نے کہا بیوی کے منہ میں لکما ہاتھ سے دینا اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلانا اللہ تمہارے لیے صدقے کا اجر لکھتا ہے صدقے کا ثواب لکھتا ہے اور اپنے بچوں اور بیوی پہ خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے میرے نبی نے فرمایا مجھے وہ خرچ بتاؤ جو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جانے آپ کا رب جانے میرے نبی نے کہا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی کاش میری ماں زندہ ہوتی پھر میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشا کی نماز کے لیے مسلح پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا میں کہتا جی اما جان اے تمہارا نبی ہے جاؤ گجرا والے کی ماں سے پوچھو ان کی اولادوں نے کیسے ان کے سینوں میں خنجر اتار دیے ہیں اور کیسے ان کے اندر میں نہ بجھنے والی آگ بھڑکا دی ہے جلا دی ہے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لائن اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے ہاں چھ سال کا تھا میرا نبی جب اس کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے میں نے کل بھی بتایا تھا آج بھی بتاتا ہوں آب کے پہاڑوں میں میں ایک عمرے پر گیا تھا پھر میں سن دو ہزار میں قبر کو میں نے ڈھونڈا اللہ کے فضل سے اندر پہاڑوں میں جا کر بڑی مشکلوں سے پہنچا کوئی راستہ نہیں ہے پر پیچ گھاٹیاں وادیاں ہیں کالے پہاڑ ہیں خاموشی کا راج ہے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں وحشت بھی وہاں جا کے وحشت کھاتی ہے میں وہاں قبر کے قریب کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ سن دو ہزار میں وحشت کا یہ حال ہے آج سے چودہ صدی پہلے یہاں کیا حال ہوگا جب میرے نبی کی ماں جان کی بازی ہار رہے تھے اور وہ میرا نبی آنکھوں دب دبائی آنکھوں سے سسکتی آنکھوں سے ماں کو ماما کر کے پکار رہا تھا اور ماں جواب دینے کے قابل نہ تھی بھڑکتی بشتی شمع بھڑکی اور اپنی طاقت کو جمع کر کے کہا کل جدیدن بعد وہ کلو حی المیت میرا بیٹا ہر جوانی ڈھلتی ہے ہر زندہ مرتا ہے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہ میرا بچہ سارے عالم کو روشن کرے گا پچیس سال کی عمر ماں کی چھ سال کی عمر میرے نبی کی اور دم توڑ دیا ہے اور یہ تین افراد کا قافلہ ہے ایک میرا نبی ہے ایک ان کی ماں ہے ایک ان کی غلام باندھی ہے لونڈی ہے ام ایمن میرے نبی نے ماں کے سینے پر سب رکھا چھ سال کا مقاش تم وہ جگہ دیکھتے پھر تم وہاں کھڑے ہوتے پھر یہ سارا قصہ تمہارے سامنے ہوتا تو میرے رب کی قسم تم پگھل کے رہ جاتے تم تھر تھرا اٹھتے تم کپ کپا اٹھتے کہ میرے رب نے اپنے نبی کو کن گھاٹیوں سے گزارا ہے دور تک کسی انسان کا نشان نہیں ہے کس نے قبر اللہ ہی جانتا ہے کون قبر كھودنے كے لیے آیا ایک عورت کے بس کا کام نہ تھا دس میل دور وہاں سے آبادی ہے اب وا آج بھی ہے اس وقت بھی تھی غالباً ام ایمن وہاں گئی ہوں گی کسی کو لائی ہوں گی قبر كھودی گئی اتارا گیا پتھر رکھے گئے نیشے اترے لوگ بھی ساتھ تھے امیں احمد نے دھیان نہیں دیا پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے تو اما احمد نے گھبرا کے دیکھا کہ کدھر ہے میرا لال کدھر ہے تو پر سے سسکیوں کی آواز آتی ہے امیں احمد بھاگ کے اوپر چڑھتی ہیں پہاڑی ہے جتنا یہ اس کو دگنا کر اس صاحبان کو دگنا کر لو تو اتنی پہاڑی ہے اس پر ایسے ایک قدرتی اللہ نے فرش پہلے سے لگا ساری پہاڑیاں ایسے ہیں ایسے آپس میں ملی ہوئی اور وہ پہاڑی ایسے فلیٹ ہے کیا پتہ ان بدھوں نے کر دیا تھا یا پہلے سے تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ام ایمن اوپر چڑی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر کو پکڑ کے ایسے اوپر لیٹا ہوا تھا اور ہسٹیاں لے کے رو رہا تھا جب ام ایمن قریب آئے ہیں تو میرا نبی کیا کہہ رہا تھا میری ماں تجھے پتا نہیں ہے تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو کہاں چلی گئی میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا میں احمد نے آ کے پکڑا سیٹا تو اب روئے کہ میں نہیں جاؤں گا میری ماں لاؤ میں پھر جاؤں گا میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا ہاں ہاں نبوت کا تاج ملا دو جہان کی سرداری ملی جنت کی چابی ملی شفاعت کے ملی مقام محمود کی مسند ملی اور خاتم الانبیاء کا کتوج پہنا یہ سب کچھ کے بعد سب کچھ کے بعد میرا نبی حج کو آ رہا ہے اور چلتے چلتے ظلم میں رات گزاری پھر ملل میں رات گزاری پھر روحا میں رات گزاری پھر آسایا میں رات گزاری پھر ہرج میں رات گزاری پھر آب کے کی بستی پہنچے آب کے علاقے میں بستی ایک میدان ہے میں نے سارا علاقہ دیکھا ہے بستی ایک میدان ہے وہاں قافلے آ کے ٹھہرتے ہیں میرے نبی نے اپنے حج کے قافلے کو جو اس وقت تقریباً ستر ہزار کے قریب ہو چکا ہے مکہ جاتے جاتے ایک لاکھ عرفات جاتے جاتے سوا لاکھ یہ ستر اسی ہزار کا مجمع میں تمہیں دیکھ کے بتا رہا ہوں وہاں سات آدمی کے ٹھہرنے کے لیے مناسب انتظام نہیں ہے میرے نبی نے سارا قافلہ ماں کی قبر کے چاروں طرف اتار دیا کہا یہاں خیمے لگاؤ میں اب وہیں کھڑا ہو کے بول رہا میں اس وقت گجروں والے میں نہیں ہوں میں ابوا کی اس پہاڑی پر ہوں اے میں تمہیں کیسے بتاؤں میں تمہیں کیسے بتاؤں تم نے دیکھا نہیں میں نے دیکھا ہے چاروں طرف دو کیڑے پہاڑ جڑے ہوئے گٹھے ہوئے میرے نبی نے کہا یہاں خیمے لگا دو دس آدمی وہاں نہیں ٹھہر سکتے ستر ہزار کو ٹھہرایا اور خود کیا کیا خود کیا کیا خیمے لگے کتنی وجہ ترسٹھ سال یعنی کہ وقت قریب ہے کب ماں گئی تھی چھ سال کتنے سال گزر گئے جدائی میں ستاون سال گزر چکے ہیں ستاون سال سات دن کے بعد لوگوں کو ماں یاد نہیں رہتی ستاون سال گزر چکے ہیں میرا نبی اتنے بڑی سرداریاں لے کر آتا ہے اور ماں کی قبر کے سرہنے یوں بیٹھتا ہے گھٹنے اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا کبھی بچپن میں ہم نو رویا کرتے تھے آج میرا نبی معصوم بچہ بن گیا اپنی ماں کی قبر پر اور یوں سر رکھا اور گھٹنوں میں سر دے کر ہچکیاں مار کے رویا ہے ہچکیوں سے رویا ہے آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی گجرا والے کے لوگوں کو بتانا تھا او oh, ایمان والو یہ ماں ہوتی ہے یہ ماں ہوتی ہے پیسہ ہی سب کچھ نہیں دن دولت ہی سب کچھ نہیں یہ چمک دمک یہ سب کچھ نہیں بلڈنگیں فیکٹریاں عمارتیں سب کچھ نہیں ہیں رشتے اور ناطوں کی قدر پہچانو ماں باپ کا مقام سمجھو اولاد بیوی بہن بھائیوں کا مقام سمجھو میرا نبی ایسا رویا ہے جیسے معصوم بچہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے پھر اس تمنا کا اظہار کیا کاش ماں ہوتی کاش ماں ہوتی اور میں مسلح پہ ہوتا پھر میں سورت فاطیہ شروع کر چکا ہوتا پھر میرے گھر کا در کھلتا پھر میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا آج کی اولاد ماں کو پانی پلا کے رازی نہیں بیمار ہو دوا لا کے لانے کو تیار نہیں باپ کا حال پوچھنے کو تیار نہیں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر لڑکی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر ہے اور اس کی ماں کے آنسو ایسے برس سی بارش کی طرح اس کے گالوں پہ ایسے چل رہے تھے ندی اور نالوں کی طرح جس امت جس قوم میں مائیں زلیل ہوں باپ رسوا ہوں ضلعت ان کا مقدر ہے پھر ٹسٹی جی ان کا مقدر ہے پھر انہیں ایٹمم بنانا نفع نہیں دے گا انہیں راکٹ زائل بنانا نفع نہیں دے گا آسمان والا رب جو ان سے ناراض ہو گیا اب کون انہیں پناہ دے گا میرے بھائیو یہ میرا نبی آیا تو ہمیں رشتے اور ناتوں کا ہمیں کیا پتہ نکاح کیا ہے زنا کیا ہے کافور ہے ایک معین ہے ایک سلسبیل ہے اور سسنیم سب سے اعلیٰ ہے اور زنجبیل بھی ہے زنجبیل بھی ہے اور کافور بھی ہے اور معین بھی ہے اور کسی چشمے کا پانی ایک کچرا انگلی پہ لگاؤ اور آسمان پہ بیٹھ کر انگلی کو نیچے کرو تو ساری کائنات خوشبودار ہو جائے گی بتا دیا یہاں شراب نہ نبی خود اللہ تیار کر کے بیٹھا ہے یہاں شراب کی بٹی نہ چلا خود اللہ تیار کر کے بیٹھا ہے صبر کر لے صبر کر لے صبر کر لے اللہ خود تیار کر کے بیٹھا ہے تین مجلسیں میرا رب کا قرآن بتا رہا ہے ان لبر یشرہ نمین کیسے کیا نیزا جوہ کافورا آج دیکھو جنتی جمع ہے اور کافوری شراب کا جام چل رہا ہے دور چل رہا ہے جام چل رہا ہے دور چا خود پی رہے ہیں خود پی رہے ہیں یہ خود پینے کا اشارہ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے بڑے لوگ بڑے لوگ ادر تھا وہاں کیا ہے نسخ نفیحا کیسن کیا نمیزہ جو وہاں ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی آئین تو سما سل انہیں سلسبیل کی شراب پلائی جا رہی کون پلا رہا ہے فرشتے کون پلا رہا ہے بروڑیں کون پلا رہا ہے خود دام کون سی عورت پلا رہی میرے نبی نے کہا وہ عورت جو تمہیں جام پکڑائے گی اس کی انگلی کا اتنا پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا جس کا پورا اتنا خوبصورت ہو چہرہ کیسا ہوگا میرے نبی نے کہا موت مر نہ جاتی اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی ہور کو دیکھ کر لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے اور وہ مر جاتے ایک نظر دیکھے گا چالیس سال نظر واپس نہیں آ سکے گی ایک نظر نظر واپس نہیں آئے گی گم سم حیران دیکھنے کی لذت چالیس سال دیکھنے کی لذت چالیس سال مشق امبر زعفران کافور سے بنایا آب حیات اس نے ڈالا اپنے چہرے کے نور کی تجلی اس سے وجود پر ڈالی اس کے چہرے پر ڈالی اور اس سے نکال کے مکمل لباس پہنا کے کھڑا فرمایا پھر انہیں جمع فرمایا پھر وہ مل کر گاتے ہیں اینا خود کا بونا کوئی گجا والا میں ہم سے منگنی کرنے والا ہے کوئی گجرا والا میں ہم سے نکاح کرنے والا ہے کوئی گجرا والا میں ہمارا چاہنے والا ہے کیوں نحن خالدہ فلا نموت ابدا ونحن نہن فلا تو امدا ونحن الراضیات فلا و تو ابدا و نہن فلا نرحل ابدا ہم زندہ موت نہ آئے گی ہم جوان بڑھاپ نہ آئے گا ہم راضی جھگڑا نہ ہوگا ہمارا ساتھ ہمیشہ کبھی موت کے ذریعے سے یا طلاق کے ذریعے سے کبھی نہ ٹوٹے گا یہ وہ عورت ہے جس پر اللہ نے اپنے چہرے کے نور کی تجلی ڈالی ہے اور اور, اور, اور, اور, اور, اور میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت گجرا والے میں ایمان پر زندگی گزارنے والی عورت جنت کی اس ہو ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی اما عائشہ نے فرمایا جنت کے حوروں کا ایمان والی عورتوں کا مقابلہ ہوگا جنت کی حوریں کہیں گی نہن الخال تو نموت و نہن النائما تو فلاں نہ بس وہ نہ تو فلاں و فلا ابھی چار باتیں زندہ ہیں موت نہیں جوان ہیں بڑھاپا نہیں خوش ہیں ناراض نہیں ساتھ ہیں چھوڑیں گے نہیں یہ چاروں عیب دنیا کی عورت میں ہیں اس کا جواب ایمان والی عورتیں نحن المسلیات فماسل تننا ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی نہن السا احمد فماسم ہم نے گجرا والے نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے نہن المتصدقات فما تصدق ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کوئی نہیں کیا اور نہن المتواقت فما توقع ہم نے تہارت کے لیے وضو کیے تم نے کوئی نہیں کیا میری ماں ایسا کہتی ہیں غالب نہ تو ایمان والی عورتیں جنت کی ہووں پر غالب آ جائیں گی ایک اوپر کی جنت ہے اینا نے اس میں کیا ہے ما مامن کل لفا زوجان پھلوں کی بہتاط ہے ایک نیچے جنت ہے اس میں کیا ہے نقدہ ختان فوارا مار کے چشمے اس میں کیا ہے فی حما فاقن و ناخلن و اس میں پھل ہے اور انار ہے اور کھجور ہے اوپر کی جنت ہے مت کے این اعلیٰ پُروش بتا انہاں میں نے اس سب رق وہ جنل جنتان نیچے کی جنت کیا ہے مت کے این اعلیٰ خدرین وہ اب قرین خسان اوپر والی جنت کیا ہے کہ قالینوں پر بیٹھے کیسے کالین ہیں کیسے قالین ہیں قالین کا اوپر خوبصورت ہوتا ہے نیچے دھاگا ہوتا ہے کرتے کا اوپر کڑھائی ہوتی ہے نیچے کچھ نہیں ہوتا بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی کڑھائی سامنے والی چیز کرتے پر ویسٹ کوٹ پر کوٹ پر, پر، ایکشن پر جو نظر آتی ہے نیچے کوئی کڑھائی نہیں ہوتی کیونکہ وہ نظر نہیں آتا میں قربان جو اپنے رب پر میرا رب کہتا ہے قربان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 اوپر کا میں تمہیں نقشہ کیا بتاؤں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا اگر تم قالین اٹھا کے نیچے دیکھو گے نیچے نیچے دیکھو گے تو ایسا ہنسی ہوگا کہ تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی تو اوپر کیسا ہوگا اوپر کیسا ہوگا یہ تو بتا ان میں نے اس گدی اٹھا کے یوں نیچے سے دیکھو تو نیچے دیکھو تو اس ہے اوپر دیکھو گے تو کیا ہوگا نیچے والی جنت کا اوپر کا نقشہ بتایا مجھ ترین خود اب ترین حسان خوبصورت سبز سالینوں پر ہیں اوپر کی جنت قاصرات الطرف لم سرا تو انسن قبل جان اور ان کی صفت کا لیاقوت والمرجان اور نیچے والی جنت فی خیرات حسان ان کی صفت مقصورات الفام لمیت میں جان وہ اوپر کی جنت کی عورت کیا ہے جیسے یاقوت جیسے مرجان وہ کیسی ہے جیسے یا کوٹ جیسے مر جان وہ کہاں ہے تمہارے پہلو میں میشے کی جنت کی عورت کہاں ہے خیمے میں وہ کیسی ہے خوبصورت ہے وہ کیسی ہے بہت اچھی ہے لیکن ایک صفت برابر ہے نہ انسان نے شوا نہ جن نے شوا کسی نے دیکھا تک نہیں ہے تیرے رب نے بنایا میرے نبی نے فرمایا جنت الفردوس میں ایک ہو ہے جس کا نام جس کا نام لائبہ ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کی ہوریں بھی اس پہ عاشق ہیں ایک جھلک دنیا کو دکھا دے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں اور جنت کی ہوریں اس کو کہتے ہیں لائبہ میرے مجلس آئے کہ من کہ منبودم جہاں اللہ خود میرے مجلس ہو جہاں اللہ ساقی ہو وہاں پینے والے کا حال کیا ہوگا یہ کون سی میں دی دیوانے دی دی دی دی پکار اٹھے سلامت رہے محشر تک تیرا میں خانہ آج ساقی اللہ آج شراب تسمیم آج مقام فردوس آج ہم نشین انبیاء کی سوچو سوچو سوچو تصور کرو کتنے بڑے گھاٹے کا سودا آج کا مسلمان کر رہا ہے یہ خبریں میرے نبی نے بتائیں یہ خبریں محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ ایک زندگی ہے جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہے پھر میرا اللہ یہ جنت چھوٹی جنت الفردوس چھوٹی جنت کی نعمتیں چھوٹی جنت کے حور و قصور چھوٹے جب میرا اللہ دیدار کروائے گا تو یہ ساری جنت چھوٹی پڑ جائے گی اور میرے اللہ کا دیدار ساری نعمتوں پہ چھا جائے گا اعلان ہو رہا ہے اے جنت لالو رب تمہیں بلاتا ہے تم سے مجلس کرنا چاہتا ہے سواریاں اور لوگ اور مرد اور عورتیں یہ جنت الفردوس کے میدان مزید کی طرف چل رہے ہیں کرسیاں ہیں اور پیشے پیلے ہیں آگے علیشان ممبر ہیں وہاں سب براجمان ہیں پھر میرے رب کی آواز آتی ہے میرے بندوں کو کھانا کھلاؤ آگے کھانے آ گئے جنت کے کھانے بھول گئے پھر میرا رب کہے گا پھل کھلاؤ پھل آئے تو جنت کے پھل بھول گئے میرا رب کہے گا انہیں انہیں انہ پانی پلاؤ پانی پیے گے جنت کے پانی بھول گئے میرا رب کہے گا انہیں لباس پہناؤ لباس پہنے گے جنت کے لباس بھول گئے میرا رب کہے گا خوشبو لگاؤ جنت کی خوشبو بھول گئے اس کے بعد میرا اللہ کہے گا میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے میرے وعدے پورے ہو گئے کئی اللہ پورے ہو گئے سارے ہو گئے جنت مل گئی دوزت سے بچ گئے زندگی مل گئی جوانی مل گئی حسن مل گیا جمال مل گیا جلال مل گیا کمال مل گیا زوال سے بچ گئے عذاب سے بچ گئے موت سے بچ گئے مل گیا راضی تو میرا اللہ کہے گا نہیں ایک چیز باقی ہے ایک چیز باقی ہے یا اللہ وہ کیا چیز ہے سب کچھ تو مل گیا ہے ایک پل کے لیے اللہ نے بھلا دے گا تاکہ ایک دم نعمت سامنے آئے تو خوشی دوبالا ہو جائے تو ایک دم میرا اللہ کہے گا ایک وعدہ باقی ایک وعدہ باقی ایک وعدہ باقی, ایک وعدہ باقی میرے مولا کیا میرے مولا کیا تو میرا اللہ کہے گا یا رضوان یار بانف عبادی آئے آئے میرا لگے گا روان پردے ہٹا میرے بندے آج میرا دیدار کریں اد لزت دیدارش اد لذت دیدارش خسرو چتوا گفتگ سردادن نادار رخیاری جس رب کو بن دیکھے سونیوں پہ چڑھ گئے اور آروں سے چھل چر گئے اور شکنجوں سے ادڑ گئے اور آگ میں جل گئے اور پانیوں میں بہ گئے اور جس کی خاطر مر گئے لٹ گئے مٹ گئے ٹھٹ گئے بن دیکھے جس اس عشق میں یہ سب کچھ کیا یا وہ سامنے آئے گا کیا منظر ہوگا میں کیسے بتاؤں کون کیسے بتائے پردہ ہٹے گا عرش کا در کھلے گا اور تمہارا رب کہے گا سلام رب الرحیم میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول کرو اللہ سلام کرے اللہ اللہ اللہ سلام کرے اللہ پھر میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو راضی ہو خوش ہو کہیں گے راضی خوش اللہ تعالی کہے گا اللہ تعالی کہے گا آج میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں جنت سے اعلیٰ چیز دو کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے تو میرا اللہ کہے گا احل رضوانی فلاں السلطم ابدا میں تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہو گا جاؤ اب اپنی سنو یہ ای ایمان والے مرد عورت عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف کہیں گے ہمارے رب تیری عزت و جلال کی قسم ہمیں نہیں پتا تھا تو اتنا خوبصورت ہے ہمیں اجازت دے ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسے گجرا والے میں بن دیکھے کیا آج دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں میں شہن شاہ کی صحافت قربان جاؤں وہ فرمائے گا نئے نئے ہے نئے سجدے میں تھے میں نے معاف کر دیے آج تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام لینا میزبان کی شان نہیں ہے میں <تصفح> سجدہ نہیں کرواؤں گا مجھے پتا تھا میں تمہیں دیکھتا تھا تم ابدان اور انسب تملی الجوح میں دیکھتا تھا جب ہی تو تمہیں یہاں پہنچایا میں غافل نہیں تھا رات کا چور بھی دیکھا رات کا تہجد گزار بھی دیکھا رات کو جنا کرنے والا بھی دیکھا رات کو آنسو بہانے والا بھی دیکھا رات کو گھونگرو چھنکانے والی بھی دیکھی اور رات کو آنسو بہانے والی بھی دیکھی رات کو عزت کے سودے کرنے والی کو بھی دیکھا اور رات کو آنے بھرنے والی کو بھی دیکھا صحیح ترازو تولنے والے کو بھی دیکھا اور ڈنڈی مارنے والے کو بھی دیکھا رشوت لینے والے کو بھی دیکھا ہلال کھانے والوں کو بھی دیکھا سود پہ چلنے والے کو بھی دیکھا سود چھوڑنے والوں کو بھی دیکھا میں دیکھ رہا تھا کاتل بھی دیکھا مختول بھی دیکھا سالم بھی دیکھا مزروم بھی دیکھا یہ جگہ جزا سزا, جزا سزا کی نہیں ہے جزا سزا کی نہیں ہے جزا سزا کی نہیں ہے یہ دار ال ہے یہ دار البلا ہے یہ دار المن ہے میرا اللہ دیکھے گا کھڑے کو کھرا کر کے کھوٹے کو کھوٹا کر کے یہاں نبیوں کے سر پہ آرے رکھے گئے اور دو ٹکڑے کر کے چیر کے پھینک دیا گیا اور ذکریہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو لٹا کر چھری کے ذریعے سے ایسے ذبح کر دیا گیا جسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے گردن الگ کر دی گئی دھڑ الگ کر دیا گیا اور خبیص جہود ملعون وہ حکومت کر رہا ہے اور یحییٰ اور زکری علیہ السلام ان کے سر کٹ رہے ہیں ان کے سروں پہ آ رہے اور ہیں اور وہ جو ٹکڑے ہو رہیں یہ وہ نبی ہیں جن کا قران کتنی ہبت سے ذکر کرتا ہے کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اقم بذؤائع رب الشقيه فاني خفت الموالى من وراءي وكانت امراتي عاقره من کا من آل یا یہ وہ نبی ہے جس کو میرے رب نے پکارا یہ وہ نبی ہے جس کے بیٹے کو رب نے پکارا یا قلعی کتاب کبح ہو گیا وہ آروں سے چر گیا جنت آگے ہے دوزخ آگے ہے ترازو آگے ہے حساب آگے ہے پکڑ آگے ہے داد و دہش آگے ہے آزاد بھی آگے اور, اور, اور جزا بھی آگے سزا بھی آگے یہاں اللہ کھلا رسہ کر دیتا ہے جاؤ گھنگرو والی گھنگرو چھنکائے رونے والی تڑپ تڑپ کے دکھائے رابیا بھی آئیں گی اور زولیخ جیسی بھی آئیں گی ہر طرح کی آئیں گی اور اور اور حسین بھی آئے گا اور ابن زیاد بھی آئے گا اور شمر بھی آئے گا ہاں ہاں حسین جیسوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور ابن زیا جیسے انسانی شکل میں درندے اور شمر جیسے میرے نبی نے خود کہا میں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے یہ کتا کون ہے یہ شمر ہے جس کو کتے سے تشریح دی جا رہی ہے ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے اسے خون پینے دیا اللہ سے نہیں مانگا کہ یہ آفت ٹال دے یہ امتحان ٹال دے نہیں نہیں ہونے دو ہونے دو ہونے دو اعلی رسول کو نیزوں پہ چڑھنے دو چڑھنے لو تاکہ گجران والے کا مسلمان یہ نہ کہہ سکے روٹی کتھو کھاوا بچانوں کی چھو کھواں آپ کتوں پالا تو کی تھو دے تو پٹرول کچھ لوا نہیں نہیں نہیں پیچھے مڑ کے دیکھ کائنات کا افضل ترین خون اگر بہ سکتا ہے اور وہ اگر سر نیزوں پہ چڑھ سکتا ہے تو میں کیا ہوں میں تو انسانی شکل میں انسانیت کے نام پر بد داغ ہوں سب سے اعلی خاندان سب سے علی نصب سب سے اعلی حسب مرنبی جسا نصبني مرنبی جسا حسبني محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرر بن كعب بن لغیب بن غلم بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکة بن الياس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسة بن سلامان بن عوز بن بوز بن بن قموال بن قبيل بن عوام بن نشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عباد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يسربي بن يعزن بن يلهم بن ارعوى بن عيدي بن زيشان بن عسر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناحط بن زارة بن سمي بن مجي بن عوص بن عرام بن قدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن عادر بن ناهور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوه بن لامك بن متوشاله بن ادريس بن يرد بن ملها الايل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وہ نسل ہے یہ وہ حسب ہے یہ وہ نصب ہے یہ وہ خاندان ہے یہ وہ قبیلہ ہے جس سے افضل کوئی نہیں جس سے اعلی کوئی جس سے برتر کوئی حسن حسین کون جنت کے نوجوانوں کے سردار سر نگم پہ چڑھ جائیں فاطمہ کون جنت کی عورتوں کی سردار علی کون جس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہاں ہاں ابو بکر کون جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پگاریں گے میرے نبی نے فرمایا میرا ہی کمت ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا آٹھوں دروازے کھولیں گے اور ہر دروازہ کا ایک مرحبا مرحبا مرحبا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر, ادھر, ادھر, ادھر سے گزرے سلمان فارسی بولے یار رسول اللہ یہ کون ہے یہ کون ہے میرے نبی نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے ان کو اتنی بڑی جنت کی بشارتیں ملی ان کو اتنے بڑے جنت ہے میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے آپ داخل ہوئے آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے پھر ارشاد فرمایا ہے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو دائیں ابو بکر ہے اور بائیں عمر ہے اسی طرح قیامت کے دن ہم تینوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور میرے ادھر عمر ہوگا اور بیچ میں اللہ مجھے اٹھائے گا سب سے پہلے میں نکلوں گا میرے بعد ابو بکر نکلے گا اس کے بعد عمر نکلے گا پھر باقی سب کو نکلنے کی اجازت ملے گی پھر بلال آئے گا وہ بلال کہاں سے نکلے گا شام سے نہیں مشق سے نہیں اپنی قبر سے نہیں میرے نبی نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا پھر میرے نبی نے کہا پھر بلال قبر سے نکل کر اذان دے گا وہ اذان جو ہم نے نہ سنی وہ اذان اللہ تمہیں مشکر میں سنائے گا ہاں پھر میرے نبی نے کہا میں برات پہ چلوں گا بلال میرے آگے ڈرائیور کی طرح صرف اونٹنے پہ گا پھر میں مچھر میں پہنچوں گا سارے انسان پہنچے گی بلال صرف اونٹنے پہ کھڑا ہوگا پھر ازان دے گا اللہ اکبر اللہ ہو اکبر آج پھر سن لینا بلال کی اذان آج اللہ سنوائے گا سب کو جب میرے محبوب کا انتقال ہوا اور بارہ بجے کے قریب آپ کا انتقال ہوا بارہ ہی بارہ بج رہے تھے اور پیر کا دن تھا اور گیارہ ہجری رہے تھے اور میرے محبوب کا مثال ہوا ظہر کا وقت ہوا اٹھے اذان دینے اشاد اللہ محمد الرسول اللہ پہ زبان بند ہو گئی اور روتے روتے ہچکی لگ گئی اور ازان پوری کر کے ہچے آئے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد اذان نہ دوں گا اور پھر ابو بکر سے اجازت مانگی میں غمگین ہوں میرا دل نہیں لگتا مجھے چھٹی دے میں جہاد میں جاؤں انہوں نے چھٹی دی چھ ماہ واپس نہیں آئے تو میرے نبی خواب میں آئے بلال ہمیں بھول گئے ہو ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا بلال تڑپ کے اٹھے دن چڑھنے کا انتظار نہیں کیا ہے اور سواری کو بھگایا ہے شوق سواری سے تیز اور سواری شوق سے تیز اور یہ سو دن میں رات دن رات سفر کرتے کرتے اس طرح مد ہوش گئی کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے یوں لگا جیسے انہوں نے بلایا ہے اور وہ موجود ہیں جب مدینہ پہنچے تو ہوش آیا ہائے نبی تو جا چکے ہیں کمرے میں آئے اماں عائشہ کے اور قبر پہ آ کے گر گئے اور رونے لگے یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں آپ کہاں ہیں میں تو آ گیا ہوں آپ کہاں ہے اسی میں نماز کا وقت ہوا تو مدینے والوں کو شوق لگا کہ آج بلال ازان دے اور انہیں پتا تھا بلال قسم کھا چکا ہے ازان نہیں دیتا ہے تو انہوں نے حسنین کو بلایا حسن اور حسین کو ان سے عرض کی آپ لاڈلے ہو اللہ کے محبوب کے آپ دونوں جاؤ اور بلال سے کہو کہ آج ازان دے دے یہ دونوں شہزادے ایک سات سال کے ایک آٹھ سال کے یہ دونوں آ کر کہنے گئے چچا ہماری ایک درخواست ہے کیا جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے ازان دیتے تھے آج ہماری وجہ سے ازان دے دو ہمیں ہے آپ نے قسم کھائی ہے تو بیار رونے لگے کا میرے بیٹو تم پر تو میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں میں تمہاری خاطر قسم کو نہ توڑوں گا وہاں سے اٹھے ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے ازان دیا کرتے تھے وہاں چڑھے بس اتنا کہا اللہ اکبر. تو سارے مدینے میں چیخ چنگاڑ مچ گئے ایک کوم مچ گیا اور تنبی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ ہے اور اللہ کا نبی موجود ہے وہ اذان اللہ تمہیں سنائے گا وہ اللہ تمہیں سنائے گا معاشر کے میدان میں سنائے گا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خبریں سنائی کی آخرت کیا ہے جنت کیا ہے اللہ کی بندگی کیسے ہے نماز کا طریقہ بتایا نماز کو پڑھ کے دکھایا امام بن کے دکھایا مقتدی بن کے بھی دکھایا عبد تو بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی مرض الوفات میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی امام بھی بن کے دکھایا مقتدی بن کے دکھایا حج کر کے دکھایا اور عمرہ کر کے دکھایا جہاد کر کے دکھایا جنگ کر کے دکھایا سلا کر کے دکھایا امن قائم کر کے دکھایا باپ بن کے دکھایا خامن بن کے دکھایا بھائی بن کے دکھایا تجارت تاجر بن کے دکھایا زندگی کے ہر روپ کو اپنے لور سے روشن کر کے دکھایا اپنے جلوے نمایاں کر کے دکھائے پھر میرے ربی نے کہا میرے رب نے کہا قرآن کی سب سے خوبصورت قسم بتانے لگاؤں اللہ کے قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں قسمیں اٹھائی ہیں ولاسر وہ دوہا اذا سجا والفجر الفج و لیال عش و اذا و الوط و لئی اذا یسر یہ شمس قرآن کی قسمیں ہیں ان میں جو سب سے خوبصورت قسم سب سے خوبصورت قسم وہ میرے نبی نے وہ میرے نبی آئے میرا رب کہتا ہے فلا و ربک یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم فلاور اب فلاور اب اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم کوئی اور ہے یہ خود ہے کوئی اور ہے یہ خود ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو یہ تعدیر لائی جاتی ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون کا یہ حق کے منہ گجرا والے کے لوگوں کو بتا دو اگر میرے میرے میرے دربار میں کامیابی چاہتے ہیں تو تیرے غلام بن جائیں تیرے سانچوں میں ڈھل جائیں تیری اطاط میں ڈھل جائیں تیری صورت سیرت مورت میں ڈھل جائیں تیرے ظاہر بادل میں ڈھل جائیں تو پھر میں ان کا بھی ہوں ورنہ میں صرف تیرا ہوں میں کسی کا نہیں میں کسی کا نہیں میں صرف تیرا جو یہ چاہے کہ ہو جاؤ میں اس کا اور وہ ہو جائے میرا تو وہ کیا کرے وہ غلام رسول بنے غلام محمد بنے غلام مصطفیٰ بنے غلامی قدم بھرے وہ تیرے ظاہر باطن میں ڈھلے تو پھر میں اس کا بھی ہوں ورنہ میں کسی کا نہیں میں کسی کا نہیں میرا نبی کامل دین لے کر آیا دین کی محنت لے کر آیا ہر نبی دین لایا پر دین کی محنت آگے منتقل نہ کی کیونکہ نبی کے بعد نبی نبی کے بعد نبی میرا نبی آخر میں آیا کامل ہو کر آیا اکمل ہو کر آیا محمد بن کے آیا احمد بن کے آیا طاہا بن کے آیا یاسین بن کے آیا مزمل بن کے آیا مدر بن کے آیا شاہد بن کر آیا مبشر بن کر آیا نذیر بن کر آیا اللہ بن کے آیا سراج منیر بن کر آیا اور رحمت اللہ بن کر آیا آخری بن کر آیا خاتم بن کر آیا ساری دنیا کے لیے حاشر بن کر اور عاقب بن کر اور ماہی بن کر اور فات بن کر اور خاتم بن کر آیا ہے خاتم بھی ہے فاتح بھی ہے پہلے بھی ہے آخر میں بھی ہے آخر میں ہے, آخر میں ہے، تو پہلے کیسے ہے پہلے ہے تو آخر میں کیسے ہے سب سے آخر میں آیا وہ تو آیا ہے سب کو پتہ ہے سب سے پہلے کیسے ہے کی روایت ابیرا اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متا وجب لکھن آپ کو نبوت کا ملی جواب چالیس سال کی عمر سب جواب چالیس سال چھ مہینے دس دن دیر کی رات اکیس رمضان المبارک یہ اس کا جواب ہے میرے نبی نے کیا جواب دیا کون کا نبی آدم بین و آدم بین جسد میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی آدم کی کہانی سے پہلے نبی تھا ہاں تو میرا نبی دین لایا دین کی محنت لایا امت کے سپرد کر کے گیا پورا دین دے کر گیا دین کو پھیلانے کا امر دے کر گیا دین کو زندہ کرنے کی ذمہ داری سپرد کر کے گیا ول شاہد الغائب فلیہ ول الغائب فلیہ ول الغائب،, الغائب،, الغائب تین دفعہ مینا کے قدبے میں فرمایا اور عرفات میں دعا دیمر سمیا مکال کی خواہا ہما سمیا فروخت مبل میں سامنے میرا وہ امتی جو میرے پیغام کو آگے پہنچائے اور پھیلائے اسے آباد کر اسے شاداب کر اسے سرسبز کر اسے نحال کر اسے خوشحال کر اس پہ خزاں کو ہٹا دے اس پہ اندھیروں کو ہٹا دے یہ سارے ترجمے میں کوئی میں کوئی میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں نگ دارا کے لفظ کے اندر یہ سارے مطلب موجود ہیں یہ سارے مطلب موجود ہیں نذرا و لکاحم نظرسن یہ تو جنت کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب تم جنت میں آؤ تو میں تمہیں نظرا دوں گا اور سرور دوں گا نذرا کسے کہتے ہیں نظرہ کیا ہے آج موسم ہے تمہیں اچھی طرح یہ لفظ سامنے آ جائے گا پچھلے مہینے تک درخت ننگے تھے اور پتوں سے پیرہن سے خالی تھے اب مہینہ آیا ہوا ہے انہوں نے پتے نکالے ہوئے ہیں ان پتوں میں اس وقت دو صفت ایسی ہیں جو صرف اس مہینے کے آخر تک رہیں گی اور اپریل کی ہاؤں کا رخ بدلتے ہیں وہ دو باتیں ختم ہو جائیں گی سبزہ تو ہے ہی ہے سبز رنگ تو ہے ہی ہے دو چیزیں اور ہیں ایک چمک ہے پتوں میں اور ایک نرماہٹ ہے پتوں میں پتا بڑا نرم ہے بہت نازک ہے اور بہت چمکدار ہے اور سبز ہے جب اپریل کی ہوا گرم ہوگی تو اس میں سے نرماہٹ نکل جائے گی اور چمک نکل جائے گی صرف سبزہ باقی رہ جائے گا یہ کیا یہ کیا یہ, یہ،, یہ؟, یہ نرماہٹ یہ حسن یہ جمال یہ تلاوت یہ تراوت تلاوت عربی میں تراوت اردو میں یہ تراوت یہ تلاوت یہ, یہ بہا جمال یہ جو صرف ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے صرف ایک مہینے فروری کا آخر اور مارچ کا آخر یہ ایک مہینہ ایک روپ ہوتا ہے ایک رنگ ہوتا ہے پتوں کو دیکھ کر آدمی خوش ہوتا رہتا ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے جب اپریل آتا ہے تو یہ رونق گئی اور یہ نرماہٹ گئی اور سبزہ باقی رہ گیا یہ نرماہٹ اور یہ رونق اور یہ چمک اور یہ بہا اور یہ پلا اور یہ تراوت اس کو عربی میں کہتے ہیں نہ براتن اس کا دنیا میں باقی رہنا ناممکن ناممکن ناممکن, ناممکن چند دن کی بہار ہے اس لیے بہار کے دن ہی تھوڑے ہوتے ہیں بہار آتی ہی تھوڑی دیر کے لیے ہے بہار ہے ہی بے وفا بہار ہے ہی جفا کر خزاں کے ڈیرے لمبے بہار آئی اور گئی تمکا دن شمی میں آرا رے نج دن تھما بادل آشی آرا یہی بہار کا رخ ہے آتی ہے چلی جاتی ہے سنو سنو سنو تمہارا نبی کہہ رہا ہے میرے مولا میرا وہ امتی جو میرے پیغام کو سینے سے لگائے اور دائی بن کر عالم میں پھیلائے اسے تو یہ نرماہٹ یہ سرور یہ تلا یہ بہار یہ جمال یہ جلال یہ سراوت اسے ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے ہائے ہائے کیا دعا دی ہے کیا دعا دی ہے تبریخ کا کام کرنے والوں کو کیا دعا دے دی میرے نبی نے جو چیز دنیا میں ناممکن ہے وہ میرے نبی نے دعوت کا کام کرنے والے کے لیے اللہ سے مانگی یا الت دے ان کو یا ان کو کہاں مانگی عرفات کے میدان میں جب اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا تھا اور اللہ کہہ رہا تھا میرے بندو یہ ہر عرفات کے دن کی بتا رہا ہوں آج آ جاؤ اتنے گناہ لے کر جتنے ریت کے ذرے جتنے بارش کے پتے جتنے, جتنے بارش کے قطرے جتنے درختوں کے پتے جتنے گردش ایام میں بننے والے گھڑی اور گھنٹے آج اتنے گناہ لاؤ میں سارے معاف کروں گا اور آج تو صحابہ کا پاکیزہ مجمع کھڑا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ بخشے چاہ چکے ہیں اور اللہ ان کو کہہ چکا ہے اے میرے نبی میرا وعدہ ہے یہ تیرے صحابہ میں کوئی دو میں نہیں جائے گا سب کے لیے جنت و وعد اللہ الحسنہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا میرے نبی نے کہا اللہ اللہ فی اصحبی خبردار خبردار خبردار میرے صحابہ پہ تان و تشنی نہ کرنا میرے صحابہ کی کمیاں نہ تلاش کرنا میرے صحابہ پر اپنی زبان دراز نہ کرنا جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا میرے نبی نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلح جنتی زبیر جنتی سعد جنتی عبد جنتی ابو عبیدہ جنتی سعید جنتی دس دس عاشرہ مبشرہ عاشرہ مبشرہ پھر میرے نبی نے کہا تم اتنی عبادت کہ سوکھ کے کانٹا ہو جاؤ تم اتنے روزے رکھو، کہ تم پیٹ تمہارے کمر سے لگ جائیں تم اتنے سجدے کرو کہ تمہارے ماتھوں پر بکری کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ جائیں تم اتنی بندگی کرو کہ ایک پل ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرو لیکن ان دس ان دس ان دس میں سے کسی ایک کے بارے میں میں دل میں بغض لے کے مر گئے تو تمہیں اللہ جہنم میں پھینک دے گا ہاں میرا نبی ایک زندگی لایا اس زندگی کو پھیلانے کا امر لایا شاہد الغائب اللہ و ربی و ساحلی ہل بلتا میری امت میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا نے میرا پیغام پہنچایا تھا میں کہوں گا یہ اللہ پہنچایا تھا پلے بلگ شاہد الغائب اب تمہارے ذمے ہیں آگے پہنچا دو آگے پہنچا دو آگے پہنچا دو ان اللہ باسنی کا فت الحمت میرے رب نے مجھے سارے عالم کے بھیجا ہے او مجھ سے لے لو اور آگے پہنچا دو مجھ سے لے لو اور آگے پہنچا دو یہ میرے کام ہے یہ میری امت کا کام ہے ادعو اللہ علا بس انام تبانی یہ ایک آئے صرف ایک آئے اللہ سارا قرآن میرے رب کا کلام ہے میرے رب کی قسم امام غزالی امام رازی جیسے جیسے ابن القیم رحمت اللہ علیہ جیسے اور قرطبی جیسے ابن کثیر کے جتنے مفصرین قرآن ہیں پوری دنیا کا ہر انسان راضی بنے ابن القیم بنے اور ابن کثیر بنے اور غزالی بنے یہ, یہ سارے مل کر قرآن سے ایک قطرہ نہیں کم کر سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے <تصفح> میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کہو ہاد ہی سبھی اللہ یہ ہے میرا راستہ انگلی رکھ کے بتاؤ یہ ہے میرا راستہ کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس کو زالے بھی کہہ سکتے ہیں قل زالے کا سبیلی وہ ہے میرا راستہ میں آپ سے کہوں رو میرے آگے تو پچیس تیس ہزار کا مجمع بیٹھا ہے میں کہتا ہوں رو اب مجھے پتہ ہے میں نے کس کو کہا ہے لیکن آپ سب پوچھو گے کون مول صاحب کون میں کہوں گا وہ ابھی کون پھر مجھے بتانا پڑے گا پھر بتانا پڑے گا اور جب میں کہوں یہ میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں یہ تو میری انگلی یہاں مائک کے اوپر میرا, میری انگلی مائک کے اوپر ہے سارا مجمع دیکھ رہا ہے جو نہیں دیکھ رہے وہ سن یہ میری انگلی مائک پر ہے اب مجمع کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا میں کہوں وہ تو کہو گے کیا میں کہوں یہ تو تم کہو گے اچھا ہاں ہاں ٹھیک تو میرا اللہ کہتا ہے میرے نبی یہ ہے میرا راستہ کیا میں تبلیغ کرتا ہوں یا رسول اللہ اکیلے کرتے ہیں نہیں نہیں وہ مانے جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں یہ صدیق اکبر مسجد کا مسئلہ نہیں ہے یہ رائمنڈ نظام الدین ککرائل کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو میرے رب کا قرآن میرے نبی کا فرمان کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کہو گجرا والے والوں سے یہ ہے میرا راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت اس کا زیر ہے اور انا میں بھی ومن اتباعی جو میری اتباع کا دعوی کرتا ہے جو محمدی ہونے کا دعوی کرتا ہے اس کا بھی یہی کام ہے اس کا بھی یہی کام ہے ہا تاکہ تمہیں سمجھنا نہ پڑے یہ اچھا یہ پھر اس کو ہادا بھی کہہ سکتے ہو کل ہادا سبیلی کل ہاد سبیلی ہادہی منس ہے اور ہادھا مذکر ہے ہادی منت ہزکر تو اللہ مذکر مرد کا درجہ عورت سے بڑا قبام عال کے لحاظ سے نہ کہ مرتبے کے لحاظ سے اور آب بشری جیسے کہاں سے مرد آئیں گے عائشہ جیسے کہاں سے مرد آئیں گے تو یہ نظام کے لحاظ سے مرد کا درجہ بڑا ہے تو نئی سر دہرو کا لو تو اللہ نے مذکر کی بجائے معنس کا لفظ استعمال کر کے طبی امت کو ایک مطلب سمجھایا ہے کیا, کیا؟ انجش روی د کبل قواریرو رو قرآن بھی بتا دی حدیث بھی بتا دی میرا اللہ کہتا ہے عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو عورتوں سے محبت کا سلوک کیا کرو میرا نبی گھر میں جھاڑو خود دیتا تھا کپڑے خود دھوتا تھا ام عائشہ کو آٹا گوند کے دیتا تھا کہ ام عائشہ کی عمر چھوٹی تھی انہیں گوندنا صحیح آتا نہیں تھا تو میرے نبی گوندتے تھے اور ام عائشہ پکاتی تھی میرا رب کہتا ہے عشرو بالمعروف عورت کا دل لینا ہے اس کو محبت دو اگر حکم سناؤ گے میں خامد ہوں تو بیوی ہے تو ساری زندگی مشرق کی عورت ہے گھٹ گھٹ کے مر جائے گی لیکن دل تمہیں کبھی نہ دے گی دل لینا ہے تو اسے محبت دو محبت جو ایک نوجوان میرے پاس آیا بڑا تبلیغ میں متحرک رہے کہنے لگا جی بی بیوی سے لڑائی رہتی ہے میں نے کہا تم سے صرف فضائل سناتا ہوگا اور کیا ہے حدیث سناتا ہوگا اور قربانی سناتا ہوگا قربانی قربانی قربانی پتری بکرا ہے یا کچھ خترا ہے میں نے کہا ایسا کر اس کو تم جب گھر جاؤ نا تو دسرخان پہ بیٹھے ہوئے ایک نوالے دو چار اس کے منہ میں ڈال دینا اپنے ہاتھ سے کھلانا کہنے کہا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا تم جب ہو جائے پھر مجھے بتانا دو تین ہفتے گزرے تو قدرتی اس کا فون آ گیا لینے کے لیے تو میں نے پوچھا وہ میرے والا کام کیا تھا کہنے کا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے کا شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی لڑتے ہوئے عورت سے لڑتے ہو شرم نہیں آتی مرد ہو کر عورت سے لڑو شرم نہیں آتی جو تمہیں اپنا سب کچھ دے دے ماں بہن بھائی سب کو چھوڑ دے تیرے ایک بول پر قبول کیا اس پر سب کچھ قربان کر دے اور تو اس کی ذرا سی خطا بھی برداشت نہ کرے میں نے کہا چل اس کو دو چار نوالے کے نا پھر مجھے فون کر وہ دو گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہا جی مولک صاحب تو عجب ہو گیا میں نے کہا کیا ہو گیا کیا میں نے اس کے منہ میں جو نوالا ڈالا اس کا منہ ایسے رہ گیا تینوں کہیں آخیا ہے اے پٹی تے نو تین پڑھائی اس کا کیا مولی تارے جمیل پڑھائی اسے کیا اللہ مول تارے جمیل دا پلا کر جہاں تین بندہ بنایا ہی عورت کو محبت سے لو تبلیغ کو ایک اور واقعہ کرتا ہے میں تمہیں چارپائی پہ بٹھاؤں تیرے پاؤں دھو تجھے روٹی کھلاؤں تو مجھ سے کہنا کہ سٹھ سال لارے بڈی ہو گئی میری تین چیتا میری پتا ہی کوئی نہ چنگی گل کہ گھر بھی بندہ چاہتا ہوں ہا دے ہا دے اللہ ایک سبق دے رہا تبلیغ کا کام محبت سے چلتا ہے حکم سے نہیں چلتا ڈان ٹپک سے نہیں چلتا فیوری چڑھانے سے نہیں چلتا حکم دیکھتے نہیں ہو میرے رب نے پانچ سو آیات کے لیے ساڑھے پانچ ہزار آیات اتاری اللہ تشکیل کرتا ہے اتنی ساری ترغیب دیتا ہے اتنی اب تبلیغ والوں نے الٹا کر دیا ہے ترغیب دیتے ہیں اتنی ساری تشکیل کرتے ہیں اتنی وہ کیسے ہوگی الٹا کام کر دیا ہے میں تمہیں قرآن سے نمونہ بتاؤں اللہ تشکیل کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے سبح سب باہل عزیز الحکیم له ملك السماوات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباتن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم الصبال العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور یو رجول افیل نہ یو رجار رفیل تو یہ کتنی لمبی آیات آئیں ہیں اس کے بعد ایک جملہ تشکیل کا ہے آمنو باللہ جو اللہ ایسا ہو اس پہ ایمان لے آؤ یہ ہے قرآن کا طرز تشکیل تھوڑی کرو ترغیب زیادہ دو تشکیل تھوڑی کرو ترغیب زیادہ دو فرماؤ بھائی فرماؤ اس کا نام تشکیل نہیں ہے ذہن سازی کا نام تشکیل ہے لوگ سو رہے ہوتے بولیں بھائی بولیں بھائی بولیں بھائی اللہ تو بندوبست کرو ہادی ہا... میں صرف حاضی بتا رہا ہوں کہ ہادی کا مطلب کیا ہے تبلیغ پیغام محبت ہے تبلیغ پیغام توازو ہے تبلیغ پیغام الفت ہے تبلیغ سہ جانے کا نام ہے پٹ جانے کا نام ہے گٹ گٹ کے مرنے کا نام ہے سر جھکانے کا نام ہے الفت کے بول کا نام ہے یہ الفت کا بول ہے یہ محبت کا بول ہے یہ حکم کا بول نہیں یہ ڈانٹ کا بول نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو یہ تبلیغ کا یہ تبلیغ کا بول نہیں ہے یہ تو اللہ ایسا نہیں کہتا ہے وہ کتنے خوبصورت انداز میں بات کو لاتا ہے پھر حکم دیتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو چار دن مشورے میں بیٹھا چار دن امیر بن گیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا یہ کیا ہے دہی ہے دہی اب اس کا سبیل کو جوڑو سبیلی سبیلی میرا راستہ میرا راستہ سبیل راستے کو کہتے ہیں لیکن سبیل کی اصل سبل ہے اور سبل بارش کو کہتے ہیں سبل بارش کو کہتے ہیں تو سبیلی تبلیغ کے کام کو سبیل سے دی اور سبیل کی اصل سبل ہے اور سبل بارش کو کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے میرا اللہ اشارہ کر رہا ہے میرا اللہ اشارہ کر رہا ہے جیسے بارش مردہ زمین زندہ کرتی ہے یہ دعوت مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے جیسے بارش زمین کو دھو دیتی ہے یہ دعوت گندے دلوں کو دھو دیتی ہے کھوٹ دھو دیتی ہے جیسے بارش بہار لے آتی ہے یہ دعوت سینے کے اندر ایمان کی بہار لے کر آتی ہے جیسے بارش مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے دعوت مردہ دین کے زندہ ہونے کا سبب ہے جیسے بارش کوسو کو زاق کے رنگ لاتی ہے اور جہان کو خوبصورت بناتی ہے ایسے ہی دعوت دین کے اندر حسن اور جمال پیدا کرتی ہے اور کوسو کوزا کے رنگ لاتی ہے جیسے بارش زندگی کا سامان ہے ایسے ہی دعوت یہ دین کی زندگی کا سامان ہے جیسے بارش زمین کی پھٹن کو ملا دیتی ہے شگاف پور کر دیتی ہے پھٹی ہوئی زمین جڑ جاتی ہے ایسے ہی دعوت پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے تبلیغ بھی ہو اور دل بھی ٹوٹے ہوئے ہوں تو ایک بات غلط ہو رہی ہے یہ دل کیوں ٹوٹے کام تو دعوت کا ہو رہا ہے کہیں دعوت کا کام غلط ہو رہا ہے ورنہ پانی آتا ہے پھٹن کو جوڑتا ہے شگاؤ پور کرتا ہے زمین کو ایک بناتا ہے ہو تبلیغ میں اور چلے تبلیغ میں اور دل اس سے کٹا اس سے پھٹا اس سے ٹوٹا اس کی ٹانگ کھینچی اس کی شکایت لگائی اس کو نیچے گرایا یہ سب پھر تبلیغ نہیں ہے یہ نفاق کی نشانیاں ہیں یہ نفاق کی نشانیاں ہیں جیسے بارش جیسے بارش پھولوں میں رنگ بھر دیتی ہے پتیوں میں مہک بھر دیتی ہے ایسے ہی دعوت یہ زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے ایمان میں خوشبو بھر دیتی ہے زندگی میں رونق بھر دیتی ہے سبھی اب اس کو پھیلاتے جاؤ جتنا مرضی پھیلاتے جاؤ پانی کے ساتھ تشویج دیتے ہوئے پھل ہے سبیلی میں نے حضی الگ بتایا سبیلی الگ بتایا اب میں اس کو جوڑ کے بتاتا ہوں پھول ہے دہی سبیلی اگر ہوا بصیرہ کہہ دے گجرا والے کے لوگوں کو یہ ہے میرا راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ ٹھیک ہے میں اس کو ایک اور طرح ایک اور لہجے میں پڑھتا ہوں کل ہے دہ ہی سبھی کل شاید یہ لہجہ میرا واضح نہ ہو سکے ایک اور مثال دیتا ہوں جو آدمی نئی گاڑی میں ہوتا ہے کہتا یہ میری گاڑی ہے یہ بڑا گھر بناتا ہے کہتا یہ ہمارا گھر ہے سمجھو جو سائیکل پہ ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے اے میرا سائیکل ہے کہہ سکتا ہے وہ کہے گا جی آپ آئی ہیں بس گریب گاندھی ٹھیک ہے جس کے پاس کوئی بڑی چیز ہوتی ہے وہ اس کا فخر کرتا ہے یہ میرا گھر ہے میں ایم ہوں میں ایم ہوں آپ نے پہچانا نہیں میں وزیر ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے میں سینیٹر ہوں میں سینیٹر ہوں لہجہ اپنے آپ اٹھ جاتا ہے یہ تب رہی چیز ہے اگر اس میں تکبر نہ ہو تو یہ کوئی بری چیز اپنے آپ آدمی کے لہجے میں اٹھان آ جاتی ہے اجب نہ ہو تکبر نہ ہو تو اس حد تک معاف ہے کہ آدمی کا لہجہ بھر جائے اور پر ہو جائے اس حد تک معاف ہے جب آ جائے تکبر آ جائے پھر پکڑ ہے پھر گرفت ہے انسانی کمزوری ہے دا جی آپ ہی ہیں دیکھو تو صحیح نو لئی من کٹا کے آندھی جس کے پاس پرانا سائیکل ہو وہ کیسے کہے گا میرا سائیکل دو مرلے کے مکان میں رہنے والا کیسے کہے گا آئے میرا گھر ہے نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے نا اب اس لہجے کو محسوس کرو ہاؤ دے ہی سبھی ہاؤ دے ہی سبھی میرے نبی میرے محبوب یہ عرب فخر کرتے ہیں نصب پر حسب پر فصاحت پر جسانیت پر سلافت پر شجاحت پر شاہ سواری پر تیر اندازی پر میزابازی پر تلوار اندازی پر ان کے فخر کے مختلف انداز ہیں اتوار ہیں تو بھی فخر کر تو بھی فخر کر تو بھی فخر کر تو بھی کہ یہ ہے میرا راستہ یہ ہے میرا راستہ تم کون ہو جی میں سپاہی ہوں اپنے آپ ہی اس کے لیے جی میں سوالو آ جاتی جی میں سپاہی ہوں آپ کون ہیں میں ایس ایس پی ہوں یہ اپنے آپ آدمی کے اندر ایک اٹھان آتی نشان آتی یہ جب چیز ہے میں نے بتایا صرف اس حد تک منع نہیں جب تک رجب اور توکبر میں شامل ہو جائے پھر یہ حرام ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تو اور تیری امت مل کر سینہ پھلاؤ گردن اونشی کرو تن کے کہو ہر سبیلی یہ ہے میرا راستہ کیا ادعو میں تبلیغ کرتا ہوں پنکھے نہیں بناتا کولر نہیں بناتا گیزر نہیں بناتا میں تبلیغ کرتا ہوں میں دعوت کا کام کرتا ہوں میں یہ بیت الخلا کے وہ کموڈ نہیں بناتا اور میں یہ پہلے نہیں بناتا میں دعوت ایل کا کام کرتا ہوں میں ٹوٹیاں نہیں بناتا میں کپڑا نہیں بیچتا میں کپاس نہیں ہوگا تھا میں دھان نہیں ہوگا تھا میں گندم نہیں ہوگا تھا میں کنو سنگ ترا نہیں لگا تھا میں کیا کرتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں اس سمت کو یہ کام ملا ہے میں ٹوٹیاں نہیں بناتا میں کپڑا نہیں بیچتا میں کپاس نہیں ہوگا تھا میں دھان نہیں ہوگا تھا میں گندم نہیں ہوگا تھا میں کنو مالٹا سنگرا نہیں لگا تھا میں کیا کرتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں رسمت کو یہ کام ملا ہے چونکہ یہ سارے لہجے میں بڑا اوپر جا رہا تھا کام اوپر جا رہا تھا اوپر جا رہا تھا تو اگلا اللہ اللہ نیچے لایا نیچے لایا سبحان اللہ اللہ کس کو اللہ نے سب کہلوایا ہے کس کو کہلوایا ہے جس پر ہر شے کی انتہا ہو گئی کہ سبحان اللہ کیا مطلب ہے سبحان اللہ کا کہ میرے محبوب یا اللہ تیری طرف بلانا یہ کوئی آسان نہیں ہے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا چونکہ تو بے عیب ہے تیری دعوت دینا تیری تعریف کرنا میرے بس کا نہیں ہے ایک حدیث جوڑو یا اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا اللہ میں میرے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا جیسے تو اپنی ذات و صفات میں ہے میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ کیا سمجھایا ہے کہ قوم دعوت عظیم ہے کہیں اپنے آپ کو عظیم نہ سمجھے نیچے جھک نیچے جھک اپنی نفی کرو اپنی نفی کرو اپنی نفی کرو اپنی نفی کروائی ہے کہیں بڑائی کا بول نہ آ جائے ہم تبلیغ والے ہیں ہم گاؤں والے ہیں یہ بڑائی کا بول نہ بن جائے خبر دینا بڑائی کے بول میں بولنا دو الگ چیزیں بن جاتی ہیں کہیں یہ فخر سے تکبر میں نہ تبدیل ہو جائے وہ سبحا اللہ یا اللہ میں تیری ساتھنا اور تیری طرف دعوت دینے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو چلہ دینے والا اور سال دینے والا اور ساتھ میں دینے والا اور تین چینچیڑے دینے والا یہ کیسے حق ادا کر سکتا ہے اور ڈھائی گھنٹے دینے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہم کام والے ہیں دعوے سے بچانے کے لیے نیچے جھکایا ہے کہ زبانوں پہ دعویٰ نہ آ جائے اور کاموں کی حقارت نہ آ جائے اوروں کو حقیر نہ سمجھنے لگے اپنے بڑائی میں مبتلا نہ ہو جائے عام الفاظ چلتا ہے ہم نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں ایک ایسا دیوانہ ہے جو اخلاص کا دعویٰ کر رہا ہے ہم اللہ کے لیے آئے ہیں تجھے پتا ہے تو اللہ کے لیے آئے یہ تو موت پہ پتا چلے گا کہ اللہ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا موت سے پہلے اخلاص کا دعویٰ ناممکن ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں زبان سے کہوں گا دل دماغ پہ سے لاؤں گا لیکن اللہ کی قسم دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں آپ تو ممکن ہے کسی درجے میں دعوی کر سکو کہ آپ تو زمین پہ بیٹھو میں چھ فٹ اوپر بیٹھا ہوں میں اتنے مجمے کے سامنے ہوں میں یہ کیسے دعویٰ کروں کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تو موت میں پتا چلے گا کہ اللہ کے لیے تھا کہ اپنی واہوا کے لیے تھا یا اپنی شہرت کے لیے تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے مجھے یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث بھی تھے بہت بڑے خطیب بھی تھے بہت بڑے صوفی بھی تھے ان کا ان کے ایک بول کا آسرا ایک بات کا آسرا مل جاتا ہے جب ان کا انتقال ہونے لگا ان کہا میرے رب ایک تیرا اور میرا تعلق تھا اس میں میں ہمیشہ خیانت کرتا رہا ایک میرا اور تیرے بندوں کا تعلق تھا اس میں میں ہمیشہ دیانت کرتا رہا میں نے تیرے بندوں کو تیری بات ٹھیک ٹھیک پہنچائی میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی تجھ سے کی تیرے بندوں سے نہیں کی میری ایک خیانت ہے میری ایک دھیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے اور رونا شروع کر دیا اور انتقال ہو گیا جب خواب میں اپنے ساتھی کو ملے جا تیری خیانت کو تیری دیانت کے بدلے معاف کر دیا سبحان اللہ کیسے دعوی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھو اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھو اپنے آپ کو اپنے آپ کو توہمت لگاؤ اپنی پاک دامنی کے دعوے نہ کرو اپنی پاک دامنی کے دعوے نہ کرو مولا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک چلتا پھرتا صحابہ کی تصویر تھا میں نے ایسا انسان زندگی میں نہیں دیکھا اور شاید نہ دیکھ پاؤں نہ دیکھا ہے نہ شاید میں ایسا دیکھ پاؤں میرے پاس الفاظ نہیں اس شخص کی سیرت اور ہستی کو بیان کرنے کے لیے جو میری ایک شکایت لگی ان کے سامنے تو میں اس کا دفاع کرنے لگا کہ نہیں حضرت یہ بات ایسے نہیں ہے کہنے لگے پاگل اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو اپنی صفائی پیش کرتا ہے بس یہ جملہ میرے سینے پہ لکھا گیا اور میں نے اپنے ہونٹ سی لیے اور مجھے واقعہ یاد آیا احمد بن مہدی بن رسم تین سو سترہ ہجری کے بڑے فاضل بڑے عالم بڑے محدد تین لاکھ درہم خرچ کیے طلب علم میں ان کے پاس ایک لڑکی آئی وہاں زندگی کے آخری آیام حضرات مجھ سے گناہ ہو گیا ہے میں حاملہ ہوں میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے کہنے کے بیٹی کیا گھر بیٹھ جا تیرے پر کوئی حرف نہ آئے گا اور اعلان کر دیا کہ ہمارا فلاں بچی سے نکاح ہے پوتیوں کے برابر نواسیوں کے برابر اب ڈنڈورے پٹے اچھا بڈھے والے شادیاں کے شوق چڑھ گئے بھی گھر بہا لئی دو تری گھر بہا لئی بوتری گھر بحالی لوگ کب معاف کرتے لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا تو انسانوں کو کیسے چھوڑیں گے اور انہوں نے ہر شے کو سہا اور پی گئے بچہ پیدا ہوا سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی خوشی منائی مٹھائی تقسیم کی بیٹھ کے مبارک قبول کی پھر اس خدشہ سے کہ راز فاش نہ ہو جائے جاتے تو ہیں نہیں اس کے گھر میں آمد و رفت تو ہے نہیں تو اعلان کیا بھائی ہماری تلاک ہو گئی ہے ہماری تلاق ہو گئی ہے اور بچے کا وظیفہ مقرر کیا دو سال کی عمر تک بچے کو دو دینار ہر مہینے وظیفہ دیتے رہے دو دینار بہت بڑی رقم ہے دو دینار کوئی پندرہ بیس ہزار روپیہ بنتا ہے پندرہ بیس ہزار روپیہ بنتا ہے ایک مہینے کا دو سال بعد وہ بچہ فوت ہوا تو اس کے لیے غمگین ہو کر بیٹھے اور اس کے لیے تعزیت تعزیت کی دری بچھائی اور لوگ تعزیت کرنے آئے تو تعزیت کو قبول کیا اور آنسو بہائے اور غم کا اظہار کیا ایک بیٹی کے سر پہ چھاؤں دینے کے لیے جب وہ اپنی عزت کو تج کر گئے اور اپنی عزت کے سودے کر گئے تو ایک ہزار سال کے بعد والا کے لوگ اس کی عزت کی کہانی سن رہے ہیں وہ بچہ دو سال کے بعد فوت ہو گیا تو وہ لڑکی چوبیس دینار لے کر آ گئی کا حضرت یہ پیسے آپ نے میری عزت بچائی یہی بہت ہے یہ پیسے واپس لے کر بیٹی میں تجھے ہدیہ کر چکا ہوں جا اللہ تیرا گھر آباد کرے گناہ کس سے نہیں ہو لڑکا زنا کرے تو کہتے کوئی گل نہیں بچے منڈے کھنڈے لڑکی زنا کرے زبا کر دو ٹوٹے کر دو وٹ دو اگلا دو ساری غیرت گئی ساری ناک گئی جب بیٹے نے زنا کیا تھا تب حیرت کہاں گئی تھی جب بیٹے نے زنا کا اڈا چلایا تھا تب عزت کہاں گئی تھی کیا فرق ہے عورت بھی تو ایک عورت بھی تو ایک خطا کا پتلا ہے مرد بھی خطا کا پتلا ہے بیٹا زنا کرے کوئی نہیں مونڈے کھونڈے اور بیٹی سے غلطی ہو اللہ نہ کرے کسی سے ہو ہو جائے تو یہ کیسے جانور ہیں یہ کیسے واشی ہیں یہ کیسے درندے ہیں جو اپنی بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں ظالم پہلے بیٹے کو ذبح کرتا پھر بیٹی کو ذبح کرتا کس سے جرم نہیں ہوتا کس سے خطا نہیں ہوتی وبحان اللہ نیچے جھکاؤ دعوے مت کرو ہم کام والے ہیں ہم کام والے ہیں اسے کام سمجھاؤ مجھے اس لفظ سے اتنا ڈر لگتا ہے کام سمجھاؤ کام بتاؤ ہے یہ کون ہے کہنے والا کام سمجھاؤ کام بتاؤ یہ یہ دعوی کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں دعوت کا کام جو اللہ نے نبیوں پہ اتارا اور خود تربیت فرمائی اور پھر اس سے کہلوایا کہ میں حق ادا نہیں کر سکا مجھ سے نہیں ہو سکا وہ سبحان اللہ اشارہ تو نس ہے کہ یا اللہ میں کہاں حق ادا کر سکتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کام سمجھاؤ کام ارے تو خود تو جان کے کام کیا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بل بل کے تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے ڈرو ڈرو بڑے گول سے بے شک ہم نے لوگوں کو دعوت کی محنت بتانی ہے بتانی ہے بتانی ہے ہمارے ذمے ہے اس میں امت کو لانا ہے الفاظ نہ ایسے استعمال کرو جس سے بڑائی کی مہک اٹھتی ہو جس سے بڑائی کی بدبو آتی ہو کیونکہ ہمارے ضرور چھوٹے ہیں ہمارے ضرور چھوٹے ہیں کہیں ہم پھٹ نہ جائیں کہیں ہم بہ نہ جائیں کہیں ہم لڑکھڑا نہ جائیں کہیں لڑک نہ جائیں وہاں ان منل مشرقین انمنل مشرقین اس کا کیا مطلب ہے مشرقین یا اللہ میں مشرق نہیں ہوں کیا مطلب ہے میں کیسے بتاؤں کیا مطلب ہے تم میں جو تینتیس نمبر لے لے اس کو پاس ہونے پہ فخر ہوتا ہے کہ چھپتا پھرتا ہے جو ستر اسی نبے نمبر لے وہ کہتا پاس ہو گیا ہوں پاس ہو گیا ہوں جو تینتیس نمبر لے وہ کیا فخر کرے گا وہ کیا خوشی منائے گا ہاں فیل نہیں ہوا فیل ہونے سے بچ گیا پر پاس ہونے والا جو اعزاز ہے وہ تو اوپر سے شروع ہوتا ہے اللہ امت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے میرے نبی نے وہ مقام لیا ہے کہ کوئی نہیں لے سکتا وہ رتبہ پایا ہے کوئی نہیں پا سکتا اتنا کام کیا کہ کام کرنے والے نے کہا اتنا نہ کیا کر اتنا نہ کیا کر یہ کسی نبی کو اللہ نے نہیں کہا اپنے نبی سے کہا نہیں اتنا نہ کر اتنا نہ کر صحیح اتنا نہ کر اس سے اللہ یہ کہلوا رہا ہے امت کو سبق دلانے کے لیے مشرق اللہ میں تیرے دعوت کا حق کہاں ادا کروں میرے پاس آخری درجہ ہے کہ میں مشرق نہیں ہوں میں مشرق نہیں ہوں یہ نفی کروائی گئی امت کو سبق دینے کے لیے ورنہ میرا اللہ خود میرے نبی کو کہہ رہا ہے فلا صدب نفس و کا اے میرے نبی اپنے آپ کو غم میں ڈال کے کہیں تو مر نہ جائے آئے بھرتا بھرتا کہیں تو مر نہ جائے تبلیغ کر پر اتنی نہ کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے اللہ تعالیٰ نے یہ کامل اکمل شریعت یہ مکمل دین جس میں عبادت بھی ہے اس میں اخلاق بھی ہیں میں سیرت بھی ہے جس میں معاشرت بھی ہے جس میں تجارت بھی ہے اس میں سیاست بھی ہے اس میں زراعت بھی ہے اس میں شادی بھی ہے جس میں جڑا بھی ہے جرڑے کا حل بھی ہے لین دین بھی ہے زندگی موت بھی ہے خوشی اور حمی بھی ہے روز و زوال بھی ہے ہر چیز کے راستے ہر چیز کے طریقے اپنے نبی کے ذریعے سے مکمل کروائے اور یہ دین مکمل ہوتا ہے کامل ہوتا ہے اکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ اچھے بول کے ساتھ میٹھے بول کے ساتھ سارا دین سارا دین دو جملے حقوق اللہ حقوق العباد سارا دین دو جملے عبادت اخلاق سارا دین دو تعبیریں ایک اللہ سے جڑنا ایک بندوں سے جڑنا اللہ سے جڑنا عبادت بندوں سے جڑنا اخلاق اللہ سے جڑنا حقوق اللہ بندوں سے جڑنا حقوق العباد اللہ کے آگے جھکنا عبادت بندوں کے آگے جھکنا اخلاق دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے عبادت اس کی بنیاد ہے بنی السلام والا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ان میں نماز سر فہرست ہے سب سے درجے کی چیز نماز ہے جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا سب سے کٹ جاؤ سب سے ٹوٹ جاؤ اور اللہ میں گم ہو جاؤ اللہ میں گم ہو جاؤ ایسی نماز پڑھو کہ اللہ یاد آ اللہ یاد آ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہاں مومن خان مومن سے غالب نے کہا تھا میرا سارا دیوان اپنے نام کر لے اور یہ ایک شعر میرے نام کر دے نماز ایسے پڑھو کہ پھر اور کوئی ہو نا پھر اور کوئی ہونا نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے نماز ایسے پڑھو کہ اس کی حالوت تمہیں بھی محسوس ہو اور دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا, رہا ہے ایسے نماز پڑھو کہ اللہ اکبر تمہیں کاٹ دے ہر چیز سے جہ تو وجیح بھی فخرس السماوات والارض کے بل اردا من المشرقین ایسی نماز ہو جو اللہ سے ایسا ملائے کہ نکلنے کو جی نہ چاہے جلدی سے نماز پڑھو بھائی مشورے میں آ جاؤ جلدی سے نماز پڑھو بھائی مشورے میں آ جاؤ خاک مشورہ کرو پھر جب تم نے نماز کوئی جلدی سے پڑھا بھائی سکون سے نماز پڑھو اور مشورے میں آ جاؤ تم نے کیا مشورہ کرنا ہے بیان کون کرے بانڈے کون مانجے بانڈی کون پکاوے گشت کرن کون جاوے یہ کون سا لمبا چوڑا مشورہ ہے بھائی اطمینان سے نماز پڑھو پھر مشورے میں آؤ مجھے ہمیشہ ان لفظوں سے چڑ رہی ہے جلدی سے مشورہ آ جاؤ بھائی ہم یہاں عبادت کرنے نہیں آئے ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں ایسے دیوقوفی کے جملے بھی ان گناگار کانوں سے سنے ہوئے ہیں ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں ہم یہاں نماز کے لیے عبادت کے لیے نہیں آئے ہیں جب کوئی کام عمومی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ہر قسم کا رقب و یابش چلتا رہتا ہے میرا اللہ تو کہتا ہے رق تو فن خق را رقب کیا کہہ بھائی کیا کہہ دیا میرا اللہ نے فراغ دا فراغ رب فراغ فرخ گلاس فراخ کسے کہتے ہیں جب آپ فرق ہو جاؤ تو آ جاؤ جب آپ فرق ہو جاؤ آ جاؤ فراغ یہ گلاس ہے اس میں پانی ہے میں نے اس کو یوں کیا یہ آخری قطر بھی نکل گیا نکل گیا نا اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ ربنا افرغ افریغ سبا جب تالوت نے دیکھا نا کہ آگے لاکھوں کا لشکر پر میرے پاس تین سو تیرہ تو کہنے یا اللہ تھوڑا تھوڑا بہت صبر آج کام نہیں دے گا اپنے سارے صبر کا خزانہ ہمارے اوپر ڈال دے اپنا خزانہ ہمارے اوپر خالی کر دے یہ فراغ ہے دیکھ رہے ہو بھائی میرے اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی میرے پاس آیا کر تو تیرا دل ایسے خالی ہو مخلوق سے مخلوق سے اشغال سے ہتھا کہ تبلیغ کا فکر بھی تیرے اندر سے نکل جائے جب تو میرے پاس آئے یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں تفسیر میں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب میرے پاس آؤ تو دعوت کا فکر لے کر بھی مت آؤ بس تو اور میں ہوں تو اور میں ہوں جب تم میرے پاس ہوتے ہو گیا کوئی دوسرا نہیں ہوتا بس تو اور میں اور کوئی نہ ہو اور کوئی نہ ہو اور کوئی نہ ہو صرف تو ہو اور میں ہوں اور میں ہوں اور, میں ہوں اور تو ہو اور کوئی نہ ہو یہ ایسے بن کے آؤ تو کیا کرو فن فب پھر لکڑی کی طرح گڑ جا لکڑی کی طرح گڑ جا لیکا فرو پھر دوڑ اپنے رب کی طرف جیسے بھوکا روٹی کی طرف پیاسا پانی کی طرف اور جیسے مسافر گھر کی طرف نماز نماز میں جب گورمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا تو ایک لڑکا تھا پورے کالج میں جو تبلیغ کا کام کرتا تھا اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی نہ سمجھنے کا ارادہ نہ سمجھ میں آتی تھی تو بےچارہ بہت ہی جلیل ہوتا تھا خود میں نے اسے دھکے دے کے اپنے کمرے سے ایک دفعہ نکالا کیوں تو ہر چوتھے دن آ جانا تھوڑا بوا پر ٹورو ٹورو کلر جا بھی بندر نکلے تو ایک دن میں نے اسے سے نماز پڑھتے دیکھا او ہو اللہ کی قسم میں نے کسی کو ایسا نماز پڑھتے دیکھا نہیں تھا تو میں کاپ کے میرے کو نماز پڑھ جانا ہے میں حیران ہو گیا وہ مجھے زبردستی نماز کے لیے نا لے گئے تھے گشت میں میں پکڑا گیا تو میرے دوست تیار ہو گئے میں پیچھے ہٹا اس نے مجھے یوں دیکھا کہ تو نہیں آنا میں کہیں پوچھے میں نہیں آمرا. وہ پیچھے آیا تو میرا ہاتھ پکڑا میں کہا چل برائی میں آ جائے گا چلتا ہے لیکن میں پیچھے ہٹتا ہے چل تو, تو مجھے کھینچا میرے کو میں نہیں جانا امبالی صاحب کو کل میں کمرے چکر رہے ہوں میں جنال کے لیے جانا وہ متقلم تھا وہ نعیم الدین اس کا نام تھا اس کو تین دن پہلے میں نے اپنے کمرے سے نکالا تھا یہ میں دوسرے دوستوں کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو کھچا چانے میں ہمیں دیر ہو گئی وہ آگے چلے گئے ہم پیچھے پہنچے جب میں مسجد میں داخل ہوا گومن کالج لاہور کی مسجد ضلع کچہری کی طرف جو دیوار ہے اس کے ساتھ وہ مسجد ہے دول ہوا تو نعیم الدین ساتھ نفل پڑھ رہے تھے یہ سنتم پڑھ رہے تھے مجھے نہیں پتا کیا پڑھ رہے تھے نماز تھی تو مجھے ترنت لگا جب سے ننگی کار کسی کو چھو جائے جیسا کرنا اچھی نماز پڑھی اندر یہ تاچی نماز کو جنگ لکھی میں حیران ہوں در میرے اوپر اس کا روپ چھا گیا یہ پہلا پاسٹور تھا میرے اوپر نماز کا یہ سال کی جماعتیں نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے گا چھوڑ کے آئے انہوں اور پیچھے جا کے گا سنبھالنا مشرے والے نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے نو ہونے لانا نپلین جھے سلام میری آنکھوں کی ٹھنڈ کیا ہے نماز ارے یا بلال بلال ازان دے میرا سینہ ٹھنڈا کار ہوئے ابو ریحانہ سفر سے واپس آئے بیوی شوق و انتظار میں اے بھی شوق و انتظار میں ایشا کے بعد اکٹھے ہوئے کہنے کے دو نفل پلو پھر بیٹھتے ہیں رات ساری اپنی ہے دو نفل پلو کا پلو دو منٹ کی بات ہے دو نفل شروع ہوئے اور جو رات ڈھلی اور جو رات ڈھلی اور, اور جو چلی اور جوں تھکی کہ دو رکعات میں فجر کی اجان ہو گئی ابو رحانہ کی نماز ختم نہ ہوئی اجان سے سلام پھیرا تو بیوی نے گلا دیا ابو رحانہ میرا کوئی حق نہیں تھا میرا کوئی حق نہیں تھا کہنے لگے اللہ کی قسم میں بھول گیا کہنے گے اللہ تجھے جزا دے کیا کہہ رہا ہے دیوانے کی بات ہے خلوت کمرہ اور, اور تنہائی اور کہہ رہا میں بھول گیا ادھر تو چلے میں نال ہوگا کیا پکایا گیا اور ادھر وہ ایک کمرے میں خلوت میں کہہ رہا مجھے یاد نہیں رہا وہ کہنے کی کیا ہوا کیسے یاد نہیں رہا کہنے کی کہ جب میں نے نماز کے لیے باندھی تو میرے سامنے جنت آ گئی بس میں سب کچھ بھول گیا میں جنت میں ہی گم ہو گیا نماز عبادت سے دین شروع ہوتا ہے مکمل چھت پہ ہوتا ہے جب بنیاد بنائی تو چھت بھی ہوگی اس کی چھت کیا ہے اچھے اخلاق اس کی چھت ہیں ان نماز بے اتم بیما میں میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں دین کی بنیاد عبادت دین کی چھت اخلاق بنیاد نہ ہو چھت نہیں پڑے گی چھت نہ ہو بنیاد کام نہ آئے گی چوتھا نمبر یہ دین کی بنیاد چھت ہے چھت ہے چھت ہے آج جتنا تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ عام طور پہ چھت کے بغیر ہی ہو رہا ہے جب چھت ڈلے گی تو پھر تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اخلاق والوں سے دنیا خالی ہے عبادت گزار بچیرے تحجت گزار بچیرے قربانیوں والے بہت یقین والے بہت ذکر والے بہت علم والے بہت ہاں ہاں اخلاق والے کوئی کوئی اخلاق والے کوئی کوئی میرے نبی نے جب تبلیغ میں زور دکھایا تو میرے اللہ نے کہا بھلا تازہ و نفسوں کا مجھے ایسی تبلیغ نہیں چاہیے کہ تو خود ہلاک ہو جائے ایس عدالت سے چل ایس عدالت سے چل میرے نبی نے نمازوں میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا ما انزلنا علی کل قرآن علی میں نے قرآن اس سے نہیں اتارا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے اپنے پاؤں پہ ورم ڈال لے اور تیری پڈلیاں پھٹ جائیں ایک دال کی نماز پڑھ درمیانی نماز پڑھ میرے نبی نے مال سارا لگا دیا تو اللہ نے اس سے روک دیا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرا محبوب لا تجال یہ دکھا مول الا تب سُتا کل بستے پتہ ملو میں محسورہ اے میرے حبیب اتنا خرچ نہ کر کے تو خود تنگ پڑ جائے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا نماز پڑھ اتنی نہیں کہ پاؤں پھٹیں تبلیغ کر اتنی نہیں کہ تو ہلاک ہو جائے کہ آپ لوگ بیٹھ کر نہیں رہتے بیٹھ جائے بیٹھو میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں تم این موقع پہ بد اخلاقی دکھا میرے نبی نے مال لگایا تو نے کہا نہیں نہیں نہیں اتنا نہ لگا اتنا نہ لگا کچھ خود تنگ دست ہو جائے اب سنو غور سے سنو میں کیا کہنے لگاؤں غور سے سنو میں کیا کہنے لگا ہوں جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے اخلاق دکھائے جب اخلاق دکھائے تو میرے اللہ نے یہ نہیں کہا اتنے اخلاق نہ دکھا اتنا نرم نرم اتنا سر نہ جھکا اتنی آج بھی نہ دکھا بلکہ کیا کہا کیا کہا کیا کہا میرے نبی نے میرے اللہ نے اپنے نبی کو شاباش دی نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلي خلقا عظیم اے میرے نبی مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی شاباش تیرے اخلاق بڑے زبردست ہیں اور بہا اور بڑھا اور بڑھا جس کے اخلاق کی اتنی تعریف کی پھر اس کو حکم سنایا وقت جنا اکالے میں اے میرے نبی ایمان والوں کے لیے پر بچھا دے کیوں بھئی آدمی کے پر ہوتے ہیں کے بازو, بازو ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں کے بازو اور اللہ کیا کہہ رہا پر بچھا پر بچھا عائد کو تفسیر میں پڑھا اور بی بی کی تفسیر بھی پڑھی لیکن اس شاید کو جو میں سمجھا ہوں جس طریقے سے نہ تفسیر کی کتاب سے نہ قرآن کے الفاظ سے میرا ایک دور جاہلیت کا گزرا ہے تو ہمارا راوی کا علاقہ ہے اس کے قریب ہمارا گاؤں ہے وہی ہماری رہائش ہے راوی کا کنارہ سارا جنگل تھا اب تو آباد ہو گیا تو ہم جب چھٹوں میں گھر جاتے تھے لاہور میں پڑتا تھا جب چھٹیاں میں گھر جاتے تو ہم شکار کھیلنے جنگل میں جاتے تھے تو اپنے ساتھ راشن بھی نوکر بھی اور بندوقے بھی سب کچھ لے کر وہاں ایک چاچا سردارا ہوتا تھا دار اس کا ایک کچا گھر ہوتا تھا ایک جھونپڑا اس کا الگ ہوتا تھا وہ ہمارا گھر بن جاتا تھا شکار کے دنوں میں وہاں جا کے ہم ڈیرے ڈال دیتے تھے اور دس دس دن ہفتہ ہفتہ وہاں رہتے تھے اور شکار کھیلتے تھے تیتر کا شکار ہوتا تھا رات کو کبھی کبھی سور شکار کیا عام طور پر تیتر کا شکار ہوتا یہ چاچا سردارا تھا یہ تیسری کی آواز نکال لیتا تھا تو یہ وہ لے کر نا وہ ٹہنیا لے کر تو تیتر ہوتے تھے جنگل میں بیچ میں خالی جگہ آ جاتی ہے جنگل میں تو ایک کنارے پر وہ جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر تیسری کی آواز نکالتا تو ایک دم تیتر مست ہوتے باہر نکلنا شروع ہوتے باہر نکلنا شروع ہوتے تو پھر ان پر فائر ہوتا تھا تو ان کو شرے لگتے تھے جن کو گہرا لگ گیا وہ تو نہیں گر گیا جس کو کچھتا لگا تو تھوڑا سا اڑ کے نیچے گرتا تھا تو جب ہم ان کو زبا کرنے جاتے تھے نا تو جس حال میں پڑا تو تھا ایسے پر یوں پھیلے ہوئے گردن یوں ڈھلکی ہوئی اور پاؤں ادھر گئے ہوئے اس طرح پڑا ہوتا تھا کہ ہوں میں تیرے حوالے تر زبا بن میں نکھا وقت جنا حق وقت جنا حق میری موت میں پھر یوں گرو گردر ایسے گئی پر یوں پھیل جاتے تھے بے بس ہو جاؤ نوں آگے ہو کے پھیل جاتے تھے پتا نہیں کسی چلیا نہیں تو ہم اللہ چل گئے پاسے کرو تو میرا رب کیا رہا میرے محبوب اپنی امت کیا گرد ایسے جا رہا ہے میرے پرندہ شکاری کے آگے بچتا ہے وہ تو بے بسی سے بچتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تو میرا امر سمجھ کے عمر کے آگے بچھ جا جس کے اخلاق کی خود تعریف کرے پھر اس کو یہ حکم دے بچھ جا تو میرے نبی نے اخلاق کی بلندیوں کو چھوا شمار ترمی لا نف لنفسه ولا یم لها ساری زندگی میرا نبی نہ اپنی ذات کی وجہ سے کسی پہ غصہ ہوا نہ اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ لیا معاف معاف معاف معاف کرو تر گزر کرو اپنی زبان پہ پیارے لگاؤ سب سے زیادہ بد اخلاقی زبان سے ہوتی ہے اور ایک عجب بات بتاؤں میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اوروں کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے ٹھیک ہے میں آپ کو ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤں یہ اخلاق کا بڑا درجہ نہیں یہ اخلاق کا سب سے نچلا درجہ ہے سب سے چھوٹا درجہ ہے جب میں اخلاق میں سب سے چھوٹے درجے پر آتا ہوں تو میرا اللہ اور میرے اللہ کا رسول مجھے ایمان میں سب سے اوپر کھڑا کر دیتا ہے کامل ایمان والا افضل اسلام والا کامل ایمان والا کامل اسلام والا کون جو اوروں کو تکلیف نہ پہنچائے تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کا سب سے نچلا درجہ اب اگر میں اخلاق اچھے کر لوں تو پھر میرا درجہ کیا ہوگا تو میرے نبی نے کہا قاد ان یکون حلیم اے نبیا میرا نبی کہہ رہا ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے کوئی نبی بن سکتا ہے کوئی نبی بن سکتا ہے تعمیر کہہ دو کا دل ان یقون نبیا کے گجرا والے میں اگر کوئی مرد کوئی عورت اپنے اخلاق اچھے کر لے تو اس کے اور نبی میں صرف نبوت کا سر تو برہ جائے گا باقی سب کچھ ہو پا لے گا اور اچھے اخلاق میں زبان سب سے بڑا ہتھیار ہے میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے یہ ٹرکوں کے پیچھے عام طور پر تو الٹا سیدھا ہی لکھا ہوتا ہے ٹرک اور رقشے اجب اجب لکھا ہوتا ہے میں سڑکوں پہ رہتا ہوں زندگی گزر گئی سڑکوں پر تو وہ نئی نئی بس ہو تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ویک توڑ چکوڑی بھی جو میرا اپنا گیس ہے میں پھرتے پھرتے میرا اندازہ ہے جو تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاز کریں جب زیادہ اور پرانی ہو جائے تو پھر لکھ ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر جب زیادہ پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے نا چھوڑ ملنگم اور پرانی بالٹی کو رنگ روغن کر کے دوبارہ سڑک پہ لے آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار فردلہن بنا دیا ہے. ایک ٹرک کے پیچھے ایک ویگن کے پیچھے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک بول پڑا بڑا کیم تھی لکھا تھا دل برائے فروخت دل برائے فروغ نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول مگر آزادوں کا شدید دل. دل برائے فروغ قیمت ایک میٹھا بول یہ زبان جس کے قابو میں آ گئی سارا دین اس کے قابو میں آ گیا یہ زبان جس کی آزاد ہو گئی سارا دین اس کا ہاتھوں سے نکل گیا غیبت اور چگلی اور شکایت اور عیب تلاش کر کے اچھالنا اور پگڑیاں اچھالنا اور عزتیں اچھالنا یہ وہ زہر ہے جو بڑے سے بڑے دیندار کی ساری دینداری کو ختم کر دے گا جیسے کوبرا کا زہر چند لمحوں میں انسان کو فنا کر دیتا ہے یہ زبان کا غلط زہر سارے دین کو فنا کر دیتا ہے مہاراج ابن جبل تبوک سے واپس آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے قریب ہوئے یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں چلا جاؤں سال عامر ناظیم او ہو او بہت اوکھا کام تو نے پوچھا ہے اچھا سن کا بز اللہ بلا تو شرک میں ہی شیا تو قیم الصلا تل مقصوبہ تو حدی شرک نہ کرنا فرض نماز فرض زکوۃ فرض روزے ادا کرنا پھر انشو چکا انداز چکا بے اباب الجنہ اگر تو کہے تو کچھ اور بھی بتاؤں جنت کا راستہ بتاؤں دروازے بتاؤں اجل یا رسول اللہ ضرور میرے آقا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا قیام الرجل ہی جوف الم ابتغا اوج اللہ اسدا کا تو خفیہ رات کو اٹھ اٹھ کے رونا رات کو اٹھ اٹھ کے نماز پڑھنا اور چپ کے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا یہ جنت کے دروازے تک پہنچانے والا عمل یہ جنت کا دروازہ خراب نکھا انشی کا امبا چکا امبا چکا دراصل امر وہ عمول ہی وہ ضرورت صلاح ہی اگر تو کہے تو تمہیں بنیاد بتاؤں انتہا بتاؤں چوٹی بتاؤں کہ ضرور یا رسول اللہ راسل امر الاسلام بنیاد اسلام ہے امود ہو امود ہو اصلاح اس بنیاد کا ستون نماز ہے اور اس کی چھت اور اس کی سب سے اوپر کی چیز وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے پھر آپ نے کہا انشی کا امباتوں کا کا بے میرا کل امر کل اے مہاز اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں سارے دین کا بولاسا کہنا یہ تھا لفظ کیا ہے سارے دین کا میلاپ ملک ملک مالک ہے کہ بادشاہ تیرا رایا تیری بادشاہ تیرا ملک تیرا بادشاہ تیرا خزانے تیرے میں تمہیں دین کا بادشاہ بتاتا ہوں وہ تیرا تو دین تیرا وہ تیرا تو شریعت تیری وہ تیرا تو تحقیق تیری کتاب تیری حدیث تیری تو ایک بادشاہ قابو کر لے سارا دین تیرے تابع کا یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو میرے نبی نے زبان کو باہر نکالا اور انگوٹھے اور سے پکڑا بقا ہوا بے اس باح یوں کیا دیکھ رہے یہ ایسے سمجھایا جسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے یہ کون ہے ماس یہ وہ ہے سوا صحابہ میں واحد جس کو میرے نبی نے کہا معاذی میں تو اس سے پیار کرتا ہوں یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا کسی کو نہیں کہا صرف ماض کو کہا ہے یہ کون ہے ماض کون میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا محاذ کے ہاتھ میں ہوگا یہ کون ہے ماض کون ہم کسی کو ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے کسی کو کھڑے ہو کر کسی کو چار قدم چل کے کسی کو دروازے تک اور کسی کو اس کی گاڑی تک ہماری آخری رخصت کرنے کے انتہا گاڑی تک دروازہ کھول دیا تشریف رکھو پھر کھڑے ہو گئے وہ چلنے لگا تو دونوں نے ہاتھ ہلائے ہمارا رخصت کرنا اتنا ہی ہے نا میرے نبی نے ماس کو من یمن بھیجنا چاہا ان کو رخصت کرنا چاہا تو ان کے ساتھ چلے اور چلے اور چلے اور پھر چلتے ہی گئے سات میل تک ساتھ چلے رخصت کرنے کے لیے واپس آنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا سات میل پیدل چلتے گئے باتیں کرتے گئے یہ محبت کی معاذ سے اس معاذ کو ایسے سمجھا رہے جیسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے اور جب وہاں پہنچے جو رفت تو کا معاذ تیری میری آخری ملاقات ہے آج کے بعد جب تو واپس آئے گا میری خبر دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا تو معاذ رونے لگے اب بھی رونے لگے آپ بھی رونے لگے پھر آپ نے منہ لوں پھیر دیا تاکہ ماس تو میرے ہاتھ نظر نہ آئے کر ماس فکر نہ کر قیامت میں میرے قریب وہی ہوگا جو تقوی والا ہے کہیں رہے کہیں مرے یہ ماض ہے اور اس کو یوں سمجھا رہے ہیں دیکھ رہے ہو میرے نظر آ رہا ہے پچھلے والوں کو زبان پکڑ کے ماض زبان پکڑ کے رکھنا معاذ نے کہا یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے میرے نبی نے کہا معاذ میں تو تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا وہ لبر ناسکار جہنم اللہ تمہیں خبر بھی ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ گرانے والا عمل کیا ہے زبان کی کھیتی ہے میرے بھائیو شیطان ایک تو وار کرتا ہے زنا شراب چوری ڈاک جو فراڈ جھوٹ دھوکہ ناد بانا گنگھر جام سرائی ان میں رشوت سود جھوٹ ان میں اس نے کروڑوں انسانوں کو پھنسا دیا ایک طبقہ ہے وہ ان سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور وہ دین پہ آ جاتا ہے وہ نمازی ہے وہ پرہیزگار ہے وہ پردادار عورت ہے وہ تصویر ہاتھ میں رکھتی ہے وہ غیر محرم کے سامنے نہیں ہے وہ مسلح نہیں چھوڑتی اس کی گاڑی ہے سر پہ پگڑی ہے تبلیغ میں سال لگا ہے مدرسے میں آٹھ سال پڑا ہے خانقاہ میں بیٹھ کے ذکر کی تلقین کر رہا ہے اور تار تسلیم میں بیٹھ کے کتابیں لکھ رہا ہے ان کو بھی تو شیطان نے پکڑنا ہے کہیں کہ پکڑنا وہ چھوڑے گا چھوڑے ہاں بڑا گرو گھنٹال ہے انہیں کبھی آ کے زنا کی دعوت نہیں دے گا انہیں کبھی آ کے شراب کی دعوت نہیں دے گا انہیں کبھی آ کے وہ چوری کی دعوت نہیں دے گا انہیں کبھی آ کے مجرا سننے کی دعوت نہیں دے گا وہ ان کے پاس آئے گا لاش اور میں بٹھائے گا تو بڑا اچھا ہے اور فلانا بہت گڑبڑ ہے پھر اس کی غیبت کروائے گا پھر اس کی شکایتیں لگوائے گا پھر کہے گا میں تو اس کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے اور کام کا نقصان نہ ہو جائے یہ ساری پٹیاں شیطان اس کے اندر ہٹ کر کے اس کے دین کو آگ لگا دے گا مجھے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو کبھی کسی کی شکایت اپنے بڑوں کو نہ لگانا آج کے بڑے اتنے بڑے نہیں ہیں آج کے بڑے اتنے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی کو سننے کے بعد بھی اس سے ویسا ہی تعلق رکھیں جیسے پہلے رکھا کرتے تھے تو اس سے تو اپنے بھائی کا نقصان تو کرے گا نفا کبھی نہ اٹھائے گا انیس سو میں انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی تھی میں نے اپنے پلے باندھ لی لوگوں oh, کو سی چھپ ہو جا اپنی فریادوں کو اندر ہی دم توڑنے دے گٹنے دے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم بڑے بڑے تہجد گزار اور بڑے بڑے ممبر و محراب پہ جوہر دکھانے والے اور بڑے بڑے ذکر و شہل میں مراقبے کرنے والے اور لمبے لمبے تبلیغ کے سفر کرنے والے اور زندگیاں خدا کرنے والے اس مقام کو نہیں پہنچیں گے جو تم اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ پہنچ جاؤ گے یہ سودا بڑا مہنگا ہے بازار میں ہے ہی نہیں ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے یقین اور اخلاق اتارا ہی تھوڑا ہے ایپ ڈھونڈو اوروں کے عیب سے اندھے ہو جاؤ اندھے ہو جاؤ زبان کیا آگ لگاتی ہے اس پر ایک واقعہ میرے اللہ کی طرف سے ایک, ایک واقعہ ہوا اس پر میرے اللہ کی طرف سے ایک نظام چلا یہ صرف بتانے کے لیے کہ زبان کتنی آگ لگاتی ہے چار ہجری کا واقعہ ہے غزہ بنی مستلک ہے میری ماں اماں عائشہ میرے نبی کے ساتھ ہم سفر ہے بہت ہلکا پھلکا بدن ہے سواری تیار ہے سفر تیار ہے آپ پالکی میں آ کر تشریف فرما ہوتی ہیں مردہ گرا لیتی ہیں صحابہ پالکی اٹھانے والے دور ہٹ جاتے ہیں تاکہ بیٹھنے میں بے قردگی نہ ہو ایک دم سینے پر نظر ڈالتی ہیں تو ہار نہیں تھا گلے کا تو جلدی سے اتر کر ادھر جاتی ہیں پالکی اٹھانے والوں کی نظر نہ پڑی انہوں نے پالکی کو اٹھایا اور وہ ہلکی پھلکی تھی یہ بڑے مضبوط تھے خالی پالکی اونٹ پہ باندھ دی اور سارا کافلہ چل پڑا اما عائشہ اپنی جگہ پر گئی ہار مل گیا واپس آ کے دیکھا تو کافلا جا چکا ہے نشان بھی نہیں واپس آئی درخت کے نیچے لیٹ گئی کہ جب کافلا اگلی منزل پر پہنچے گا اور مجھے نہیں پائیں گے تو اللہ کے نبی کسی کو واپس بھیجیں گے وہ مجھے آ لے جائے گا یہ سو گئی ایک صحابی ہیں سستوان بن وحتل ان کے ذمہ تھا قاطلے کے پیچھے چلنا گری پڑی چیزیں اٹھانا یہ پیچھے سے آ رہے ہیں آگے دیکھا تو اماں عائشہ ایک درخت کے نیچے ہیں انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان کی آواز سن کر اماں عائشہ بیدار ہو گئیں اور اٹھ کے بیٹھ گئی وہ جلدی سے اونٹ میں ہوئے اور اونٹنی آگے کر دی وہ اونٹنے پہ سوار ہوئی انہوں نے اپنا پردہ درست کیا سفان نے مہار نکیل کو پکڑا اور چل دیے ابھی کافلا وہاں خانے گاڑ وہاں تھا اور آپ کی پوچھ پڑتا ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ یہ دونوں پہنچے عبداللہ بن عدی منافقین کا سردار اس کی نظر پڑی تو اس نے بکواس کی کہ یہ تو کوئی اور چکر لگتا ہے ماں پہ زبان درازی کی جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی کس ماں پہ زبان درازی کی جس کے گھر میں میرے نبی نے کیا تک کے لیے آرام کیا کس ماں پہ زبان درازی کی جس کا آخری لو میرے نبی کی آخری خوراک اما عائشہ کے منہ کا لوہا تھا جو میرے نبی کے منہ میں گیا کہ عبد الرحمان بھائی اندر آئے مسواک ہاتھ میں ہے آپ نے یوں دیکھا میری اماں نے کہا میں کی ضرورت ہے کہاں تو آپ نے بھائی سے مسواخ لی منہ سے چبایا دانتوں سے چبایا اس پہ اما عائشہ کا لوہاب ہے یا آخرش ہے جسے میرے نبی نے مسواک کیا ہے یہ وہ ماں ہے اور عبداللہ نے عبداللہ نے بکواس کی اور میرے اللہ نے وہی نہیں اتاری کہ عبداللہ اللہ بکواس کر رہا ہے تاکہ بات ختم نہیں ہو جائے اللہ خاموش وہی بند اور اس نے بات اسے کہی پہلے منافقین میں کہی منافقین نے اس کو پہنچایا ہلایا ہلایا چلایا چلایا چلایا بات پھلتی گئی پھلتی گئی پھلتی گئی, پھلتی گئی, پھلتی گئی صحابہ سنتے ہیں متاثر ہوتے ہیں خاموش ہیں بولتے نہیں ہیں لیکن سب کے اندر ایک ایک طرح مدینے تک پہنچتے پہنچتے اس نے آگ لگا اور اس میں تین مخلص صحابہ بھی استعمال ہو گئے ایک عورت حمنا بنت بن تجاش حسان بن نصاب اور مسکا بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مخلص ہیں صحابہ ہیں، منافق نہیں لیکن یہ بھی بدگمان ہوئے اور انہوں نے بھی ہوا دینا شروع کی ہوا دینا شروع کی بات میرے نبی تک بھی پہنچ گئی اور کا دل کٹ رہا سینہ پھٹ رہا اور وحی بن کوئی وحی کے آثار نہیں ہیں آپ پریشان ہیں اس پریشانی میں آپ کی طبیعت نے اثر قبول کیا آپ کا رویہ اماں عائشہ سے بدل گیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے نبی میں بشاشت نہیں تو مجھے بڑا غم ہوا کہ مجھے پہلے والی محبت نظر نہیں آ رہی تو میں کہا میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں میں پوچھتی ہوں کس کا کیا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اور میں بیمار بھی ہو گئی بیمار تھے تو میرے نبی میرا حال ہی نہیں پوچھتے تھے گھر میں آتے اور خادمہ سے کہتے اس کا کیا حال ہے تو میرا اور سینا کٹتا مجھ سے نہیں پوچھ رہے آئسہ کیا حال ہے تو میں نے کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں میرے نبی نے کہا چلی جاؤ تو فرمانے لگے میرا اور دل کٹا کہ پہلے میں اجازت مانگتی تو کہتے تھے آج تو نہ جاؤ کل چلی جانا آج نہ جاؤ کل چلی جانا اللہ کے نبی کو اللہ نے گیارہ بیلیاں دی دو زندگی میں انتقال کر گئے نو باقی تھی میرے نمی نے کہا یا اللہ میں سب میں برابری کرتا ہوں پر عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے اس پر مجھے ماں فرما یہ وہ ہما ہے تو جب وہ چلی جاؤ تو کہنے مجھے بڑا غم ہوا اجازت ہی لے گی میں گھر آئی تو میرے ماں باپ کا رنگ بھی بدلا ہوا بات کوئی نہیں ہو رہی میں وہاں موجود اور باہر کیا آگ لگ چکی ہے انہیں خبر ہی نہیں ہے تقریباً مہینہ گزر گزرنے کو ہے فرما گی میں رات کو نکلی کیا زائ حاجت کے لیے نہ جاؤ کل چلی جانا آج نہ جاؤ کل چلی جانا اللہ کے نبی کو اللہ نے گیارہ بیویاں دی دو زندگی میں انتقال کر گئی نو باقی تھی میرے نبی نے کہا یا اللہ میں سب میں برابری کرتا ہوں پر عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے اس پر مجھے ماں فرما یہ وہ اماں ہے جب وہ کا چلی جاؤ تو کہنے کہ مجھے بڑا غم ہوا تو اجازت دے گی میں گھر آئی تو میرے ماں باپ کرائیں بھی بدلا ہوا بات کوئی نہیں ہو رہی میں وہاں موجود اور باہر کیا آگ لگ چکی ہے انہیں خبر ہی نہیں ہے تقریباً مہینہ گزر... گزرنے کو ہے فرم لے گی میں رات کو نکلی کیا جائے حاجت کے لیے کہ گھروں میں بیت الخلانی ہوتے تھے عورتیں دو تین میل دور جاتی تھیں وہاں سے واپسی ہو رہی ہے میرے ساتھ ایک خاتون ہے اگر مثلا کی ہاں ان کا چادر میں پاؤں اُلجھا تو انہوں نے گرتے ہوئے کہا ستیہ ناس ہو مستا تو انہوں نے کہا اماں عائشہ نے کہ اپنے بیٹے کو بدوا دے رہی ہے اور وہ بدری آدمی ہے اس کو بدوا دے رہی ہے وہ کہنے لگی بیٹی تجھے خبر بھی ہے وہ کیا کہتا پھرتا ہے کہا کیا کہتا پھرتا ہے وہ تیرے بارے میں اور سفمان کے بارے میں یہ یہ یہ کہہ رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کی چیخ نکلی ایک روایت میں آتا ہے ضرورت کے لیے جا رہی تھی اور ضرورت ہی بھول گئی اور واپس آ گئی پر ایک روایت میں آتا ہے سارے ہو کر آ رہی ہیں اور بھاگی ہو اور آ کر اپنی ماں کو پکڑ لیا ابو بکر صدیق اوپر تھے اوپر بال خانے میں قرآن پڑھ رہے تھے یہ اندر آئیں اور اپنی ماں کو یوں پکڑ کے چھنجھوڑا یا رسول اللہ سب بکو آس ہے آپ کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے آپ نے اس کو سامنے سے پوچھا تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ نکاح آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے پیش کیا تھا کیا اللہ نے پیش کیا تھا ایسی چیز پیش کرے گا پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اتنا دکھ دیکھا عبداللہ بن ادئی سے میں قربان جاؤں میرے نبی نے کبھی کسی کا نام لے کر ممبر سے کسی کو رسوا نہیں کیا ممبر پر کھڑے ہو کر نام لے کر رسوا کرنا میرے نبی نے کبھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا, کبھی نہیں کیا، نہ خلوت میں نہ جلوت میں ہمیشہ چھپایا ہے اے میں تمہیں کیا بتاؤں یہ مارے سامنے آتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو میرے نبی نے یوں منہ پھیلا وہ ادھر سے یہاں آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے اب یوں ہو گئے چلا جا. کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا وہ یہاں آ گیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے آپ ادھر ہو گئے وہ چلا جا کوئی نہیں کیا یہ نبی کی ستاری ہے پھر وہ چوتھی دفعہ آیا میں نے کیا ہے میں قربان جاؤں ستار نبی کی ستاری پر میں اور آپ اس کی امت ہو کر لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں دوربینیں فٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرتا ہے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ اس کے رسول کو اگر یہ ایب لے کے مر گئے شیطان صرف شرابی زانی کو تھوڑا ڈبوئے گا وہ نیک لوگوں کو بھی پھنسائے گا بے خطا تیر ہے اس کا پھر میرے نبی نے دوسرا بہانہ ہو گئی یہ پاگل تو نہیں ہے تو نہیں یار رسول اللہ پاگل نہیں ہے ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو آپ اسے اٹھا دیتے پھر آپ نے ایک اور راستہ اختیار کیا بھائی نشے میں تو نہیں ہے دیکھو دیکھو شراب تو نہیں پی انہیں منہ گا نہیں یا رسول اللہ شراب نہیں پی چھ دفعہ اس پہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ بچ جائے بچ جائے بچ جائے جو لوہ سے اقرار کرنے والا مجرم ہے میرا نبی اس پہ چادر ڈال رہا ہے یہاں عزت داروں کی پگڑیاں لوگ اچھالتے ہیں کس سے گناہ نہیں ہوتا کس سے خطا نہیں ہوتی یہ صحابی نہیں ہے ان سے خطا نہیں ہو رہی کتنی بڑی ہو رہی ہے معصوم ذات انبیاء کی پاک ذات انبیاء کی پھر جب ان پر رجم ہو گیا ان کو جب دو پتھر پڑے تو وہ بھاگ نکلے تو پیچھے سے لوگوں نے پکڑا اور پھر پکڑ کے مارا تو پھر آ کر بتایا تو اللہ کے نبی پھر رمگین ہو گئے آئے بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے کیوں پکڑا تھا پھر جس نے آپ ان سے گناہ ہوا انہوں نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مجھ سے یہ گنا ہوا ہے کہ توبہ کر چپ کر پھر آگ تھی ندامت کی پھر عمر کے پاس عمر مجھ سے یہ گنا ہوا ہے آب نے کہا توبہ کر چپ کر پھر اندر میں نہیں آگ ٹھنڈی ہوئی پھر آئے ثابت بن ہزار ایک صحابی ہیں کا ثابت مجھ سے ہزار ثابت ہزدال ہزال مجھ سے یہ گناہ ہو گیا انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے تو وہاں سے اٹھ کر بتایا جب حد لگ گئی تو میرے نبی نے کہا ہزال تو بھی چھپا لیتا جیسے ابو بکر چھپا رہا تھا جیسے عمر چھپا رہا تھا لو ستر کہو بے کھاؤ کاش تو بھی چھپا لیتا اتنا بڑا دکھ دیکھا میرے نبی نے کہ بیوی اہل خانہ پر سب سے بری توہمت لگی سنو سنو میرے نبی کا فرمان ہے پاک دامن نیک عورت پہ زنا کی توہمت لگانے والا سو سال کے سجدے بھی لے کر آئے گا تو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا سمجھ لو یہ تمہارے اندر ناگن بیٹھی ہوئی ہے یہ تمہارے اندر ناگن بیٹھی ہوئی ہے اور نیک لوگوں کو زیادہ ڈس رہی ہے تو اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے ہیں اور اوروں کے کیڑے نکالتے اور دیکھتے رہتے ہیں دن رے اپنی دھن دھنی کا پاپ نہ بن تیری روئی میں چار بنو لے سب سے پہلے ان کو چن میرا نبے ممبر پڑھاتا ہے اور کہتا ہے لوگوں کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے نئی نام لیا عبداللہ کا کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے دکھ دیا ہے تو سات بن ماس کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے ہم اس کی گردن اڑائیں گے میری قوم میں سے ہے اور اس میں سے تو میں ابھی گردن اڑاتا ہوں وہ میں سے ہے مجھے بتائیں میں اس سے ٹکر ٹکر لیتا ہوں تو ادھر سات بن عبادہ کھڑے ہو گئے جھوٹ کہتا ہے تو یہ پتا ہے کہ یہ ہماری قوم کا ہے تو اس لیے اٹھ کے باتیں کرتا ہے پیشے پیچھے بن دمنوں کھڑے ہو گئے ساتھ تو منافق کا ساتھ دیتا ہے مت ساتھ دے منافق کا تمہیں پتہ نہیں ہے منافق ہے تو یہ کیا کر رہا ہے آپس میں دونوں قبیلے لڑنے کے قریب ہو گئے کہ اللہ کے نبی ممبر مسجد کے اندر تلواریں نکلنے لگے ٹھک ٹک ٹھک میرا نبی نیچے اترا ان کو ٹھنڈا کیا ان کو ٹھنڈا کیا اس کے پیچھے ایک ہے زبان زبان زبان کی آگ جو لگ رہی ہے پھر میرا نبی آیا میرا نبی آیا ہم عائشہ کے گھر घर بکر کے گھر اور آپ یوں لیٹے ہوئے لیٹ رو رہی ہیں اور آپ انہیں کی چار پائی پر پاؤں کی طرف بیٹھ کر فرمایا عائشہ اور تیرے بارے میں فیصلہ سنائے گا ایک مہینہ اللہ نے آگ کو بھڑکنے دیا حکم نہیں اتارا تمہیں بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ نے گھر اجاڑ دیے قومیں اجاڑ دی مرکز اجڑ گئے تحریکیں اجڑ گئیں بڑے بڑے نظام ٹوٹ گئے خاندان بکھر گئے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کی جان کا دشمن ہو گئے تو ہم ہائشہ ایک دم اٹھ کے بیٹھیں آنسو خوش ہو گئے کہا ابا جواب دے میرا ابو بکر میں تیرے قربان کہا بیٹی میں کیسے جواب دوں مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے کہا تو جواب دے بیٹی میں کیسے جواب دوں پھر کہنے لگی اگر میں اپنے اوپر جھوٹ بولوں میں اقرار کروں تو اپنے اوپر خود تو مت لگاؤں اور میں انکار کروں تو آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا امہ عائشہ نے کہا مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبرن میرا صبر ہے میرا صبر ہے اور یہ کہہ کر دیوار کی طرف منہ کیا اور پھوٹ فوٹ رونے لگی ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور امن رومان بھی رو رہی ہیں ایسی پاک ہستیوں کہ سینے چھلی کر دی ان زبان کے بولنے ہل گیا میرے نبی کا گھر میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ کتنی بڑی ناگن ہے جس نے ہر چیز کو زیر و زبر کر دیا کس جرپ کے ساتھ لوگ جا کر لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہیں اور لوگوں کے ایب اچھالتے ہیں اور لوگوں کی کمیاں پکڑتے ہیں تم بھول گئے ہو جب اللہ تمہیں سامنے کھڑا کرے گا تیرا پیپر تجھے پڑھائے گا کیا جواب دو گے میرے نبی پر ایک دم وہی اتری اور غشی تاری ابو بکر کا رنگ پیلا پڑ گیا ہم نے رومان کا رنگ پیلا پڑ گیا کہ پتہ نہیں اب ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آ رہا ہے کیا حکم آ رہا ہے ایک دم وحی ختم ہوئے میرے نبی مسورائے پسیینہ پوچھا عائشہ مبارک ہو تیرا رب تیری پاک دامنی کے لیے خود گواہ بن گیا سنو سنو یوسف علیہ السلام پر بھی زنا کی توہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی تو شاہد من المین اہلیہ ایک بچے نے گواہی دی جب میری ماں اور امت کی ماں عائشہ پر تومت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا ان الدین شب القم بلح خیر القم لیکن متصب من, من الف چودہ آیات اللہ نے اباری چودہ آیات پورا ڈیڑھ رکو اللہ نے اتارا کہ ان کو پکڑو اور انہیں کوڑے لگاؤ ان پر حد لگاؤ ان سے کہو کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھا تم نے کیوں نہ کہا سبرا نہ کہا ادا بوتان عظیم تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کوڑے مارے اور منافقوں کو چھوڑ دیا کہ یہ جانے اور ان کا اللہ حسان کو کوڑے پڑے اور مسا کو کوڑے پڑے اور باقی کو آپ نے چھوڑ دیا کہ ان کو اللہ سمجھے گا ان کو اللہ سمجھے گا اتنا بڑا الاؤ دہایا گیا جب یہ آیت سنائی تو ہم نے رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر تو میری اماں آشہ نے کہا نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرے لیے گواہی دینے آیا میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرے لیے گواہی دینے آیا پھر اب بکر اٹھے اور بیٹی کو سینے سے لگایا اور متھا چو تو اما عائشہ نے کہا ابا تو بھی میری گواہی نہ دے سکا اپنے باپ سے گلہ کیا ابا تو بھی میری گواہی نہ دے سکا تو بکر نے کہا اے او سما ان تو دلونی دل وہ اے ہر دن تو دلونی میری بیٹی جب مجھے تحقیق نہیں تھی تو میں گواہی کیسے دیتا مجھے آسمان چھایا کیسے دیتا زمین مجھے اٹھاتی کیسے ایک زبان یہ زبان یہ زبان روکو روکو روکو روکل ہاتھ جوڑتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں امت ٹوٹ گئی امت بکھر گئی خاندان ٹوٹ گئے گھر اجڑ گئے بھائی بھائی کا ویری ہو گیا اور باپ بیٹے ویری ہو گئے بجیریا ویری ہو گئے قبائلوں کی لڑائیاں تمہارے چاروں طرف کتنا و وارس ہو رہا ہے کتنے لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیس قتل سے ہو چکے ہیں میں کیسے انہیں سمجھاؤں کہ سب سے خوفناک عذاب جہنم میں قاتل کو ہونے والا ہے اور سود خور کو ہونے والا ہے کافر کے بعد کافر کے بعد سب سے بڑا عذاب دو آدمیوں کو ہوگا ناجائز قتل کرنے والا اور سود کھانے والا میرے بھائیوں بہت بڑا مجمہ آیا ہوا ہے روز اتنے مجمے نہیں آتے میں اپنی جان پہ جبر کر کے بول رہا ہوں اور اپنے آپ کو تھکا کے بول رہا ہوں کہ احباب جمعر حال دل کہ لے پھر التفاط دلے دوستہ رہے نہ رہے امت کا سفینہ اس میں ہے موجیں طوفانی ہے رات اندھیری ہے نہ خدا بک چکے ہیں ملاح اندھے ہیں موجیں صفاک ہے کشتی شکستہ ہے کنارہ دور ہے نظر آنے کی کوئی شکل نہیں پہنچنے کی کوئی تدبیر نہیں کشتی شکست گانے اے باد شر برخیز شاید کے بعض بین ہم آیا رے آشنارا ساری امت مسترب اور استرام میں ہے ایک طبقہ قصوروار نہیں ساری امت قصوروار ہے مرد بھی عورتیں بھی حاکم بھی محکوم بھی فوج بھی عدلیہ بھی سسدان بھی پولیس بھی تاجر بھی ذمہ دار بھی فقیر بھی امیر بھی مزدور بھی بوڑھے بھی جوان بھی ہم سب نے اپنی اپنی کشتی کو خود دبویا ہے ہم سب نے خود بادبانوں کو تیرھوں سے چھلنی کیا ہے ہم سب کو سب کو اللہ کے سامنے توبہ کرنے اور سر جھکانے کی ضرورت ہے توبہ کرو گے اللہ ساتھ ہوگا توبہ کرو گے اللہ کے نبی کی توائیں تمہارے تمہارے اوپر سایہ کریں گی توبہ کرو گے اللہ کا غیبی نظام تمہارے لیے حرکت میں آئے گا میں سارے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے پتا تم سارے چار مہینے کے لیے نہیں جا سکتے ترتیب بناؤ نکلنے کی ترتیب بناؤ نکلنے کی ترتیب بناؤ سارے زندگی اس کام کو کرنے کی لیکن یہ بات تو تم ابھی کر سکتے ہو ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو تم کہو گے یا اللہ میری توبہ اور اللہ کہے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا اس کو توبہ دکھاؤ وہ تمہیں بخشش دکھائے گا اس کو آجدی دکھاؤ وہ اپنے خزانوں کو کھولے گا اس کو آنسو پیش کرو وہ تمہارا دامن دھو دکھا دے گا اس کو پکار کے دکھاؤ دکھ... اس کو پکار کے دکھاؤ وہ تمہیں لبے کہہ کے دکھائے گا وہ تمہیں آ کے دکھائے گا میرے بھائیوں یہ زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں پانی کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں میرا اللہ کہتا ہے چپ کرو میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں میں نے کل بھی سنایا تھا آج پھر سناؤں گا ترملے کی روایت ہے بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس کا نام تھا کفل ہر رات نئی لڑکی پہلو میں ہر رات شراب میں ہر رات زنا میں ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار ایک رات ساٹھ دینار آج کا آٹھ دس لاکھ روپیہ بنتا ہے کتنی دولت تھی کہاں خرچ کر رہا تھا ایک رات کے لیے آج کے سکے میں آٹھ سے دس لاکھ روپئے خرچ کر کے لڑکی کو لایا ہے کمرہ بند کیا ہے قریب ہوا ہے لڑکی رونے لگی تو اس نے دیکھا آنسو کا کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں پیشہ نہیں ہوں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے تو کفل کفل کفل کانپ گیا ذل وہ نبی ہیں یہ صرف کفل ہے وہ کانپ گیا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو میری بہن ہے میں کتا انسان ہوں میرے لیے تو دعا کر اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں وہ لڑکی گھر جاتی ہے پھر اسی رات مر جاتا ہے خطرہ ہے کہ یہ ایسا مجرم ہے کہ کل اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا کل اسے کوئی کفن نہیں دے گا کل اسے کوئی دفن نہیں کرے گا واہ میرے رب تو کیا عجب رب ہے میرے اللہ نے میرے اللہ نے اپنا نظام بدلا اپنے قانون میں تبدیلی کی غیب اللہ کسی کو نہیں بتاتا اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گھر کی دیوار پہ لکھا تھا ان اللہ قد غفر عل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا کیا مطلب اٹھو جنازہ پڑھو اٹھو کفن دو غسل دو کفن دو جنازہ پڑھو کفن کرو یہ میرا اللہ ہے یہ میرا مولا ہے قارون کا نام تو سنا ہے نا قارون ان قارون کاروں من قوم منسا <مُوسَى> وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور علیہ السلام کو ہاتھ جوڑ رہا تھا معافی دے دو علیہ السلام کہتے ہیں اور پکڑو ہے زمین وہ کہتا موسا آئندہ نہیں کروں گا معافی دے دے وہ کہتے اور پکڑو وہ کہتا معافی اور پکڑو وہ سارا زمین میں جب دھنس گیا تو میرے اللہ نے کہا موسا تو نے معافی نہ کی میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دوں دیتا تو یہ مجمع تو اہل ایمان کا بیٹھا ہے مسلمانوں کا بیٹھا ہے تین گھنٹے سے اللہ کی نسبت پر بیٹھا ہوا ہے میں تو پہلو بدل رہتا ہوں تھک جاتا ہوں تم تو بغیر پہلو بدلے سکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو تم سارے ایک دفعہ سید کے دل سے نیت کرو توبہ کی تو سارے آسمان میں ہلچل مچ جائے گی زمین آسمان روشن ہو جائیں گے تمہاری توبہ سے تو میں یہ تشکیل سو فیصلہ چاہتا ہوں کہ تم سم توبہ کی نیت کرو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ اللہ،, اللہ اللہ تو کیا اللہ ہے اللہ توبہ میں صرف گنا نہیں معاف کرتا ہے یقین کرو اگر شک بھی ہے تو ایمان کی کمزوری سمجھو کہ تمہارے سارے معاف ہو گئے اب اگر توبہ ہو گئی پکی تو اگلی سنو میرا اللہ کہتا ہے اولا ایک سی آتے ہم حسانات اچھا بھائی ایسا کرو میرے بندے نے توبہ پکی کر کے دکھا دی ہے اس نے جتنے گنا کیے تھے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو ایسا بھی کوئی ہے جو اتنا خزانہ کھول لے لوٹ لو, لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو توبہ کر لی سب نے پکی وہ دیوار والوں نے بھی ہاں آپ نے بھی اللہ قبول فرمائے وہ چھت والے بھی وہ چھت والوں نے بھی کر لی توبہ پیچھے بھی کھڑے بھی بیٹھے بھی ہاں خوشخبری سنو آپ تم ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں سے ماں نے جنم دیا ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے ہو تمہارا ہر ہر ایپ اور ہر ہر سیاہی اور ہر ہر ظلمت میرے رب نے معاف کر دیا کر دیا کر دیا خوش ہو جاؤ اٹھارہ سال عمر ہے یا اٹھاسی سال معاف ہو گئے ہاں دو باتیں دو باتیں دو باتیں نماز چھوڑی روزہ چھوڑا سکاج چھوڑی حج چھوڑا گناہ معاف معاف قزا باقی باقی نماز قزا پڑھتے رہو ایک کے ساتھ ایک پڑھتے رہو روزے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھتے رہو زکوت پچھلی تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہو حج جب اللہ ہمت دے کر لو کسی کا حق مارا زمین مال جائیداد گھر دکان تو اس کا حق وہ مارنے دبانے کا حق وہ معاف ہو گیا وہ گنا ماف ہو گیا حق ماف نہیں ہوا حق ادا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو فضا کب موت کا بلاوا آ جائے کب اللہ تعالیٰ واپس بلا لے ہماری جماعت گئی چونیا وہ ایک بہت بڑا رساگیر ذمہ دار تھا تو لوگوں نے ہمیں کہا چودھری حاکم کو مسلمان بناؤ تو تب ہم مانے تبلیغ کا کام مگر مسلمان ہدایت ہماری اپنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم اوروں کو کیا ہدایت دیں کوشش ہمارے ذمہ ہے ہم نے جماعت بھیجی اس کو لے کے آئے وہ میرے پاس لائے وہ چھ فٹ سے اوپر اس کا قد بڑی بڑی مونچھ اتنا بڑا چہرہ یا اس کی چھاتی ہوئے مجھے ترس آیا کہ ایسی جوانی اور کس ظلم میں گزر رہی ہے چوریوں کروانا ڈاک ڈلوانا زمینیں دبانا قبضے کرنا یہ کام تو وہ میرے پاس بیٹھا میں نے اس سے بات شروع کی پندرہ منٹ میری بات نہیں ہوئی تھی کوئی دس بارہ منٹ تھی کہ اس کی ہائے نکلی ایک ہوکا بھر کے کہنے لگا صاحب ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کر بیٹھا کوئی ساڈی بھی ہے کوئی راہ شاہ کوئی لب جاوے بخش علی بس ایک میں شرک نہیں کیتا باقی ہر منہ کالا کیتی بیٹھا کوئی میرے واسطے بھی راہ ہے تو بڑیا رہ ڑی پاکستان پولیس لے کے ایم ہی مقدمہ مار آدھے جھوٹی ایف آئی آر ٹھوپوئے دینا سان ووٹ نہیں دیتے میں کہا توحبہ کرنا معاف کرو وہ رات ہمارے پاس رہا اگلے دن وہ گیا جتنی زمینیں لوگوں کی دبائی تھی ایک دن میں واپس کی ایک دن اور سب کو بلایا اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی وہ اتنے دہشت زدہ تھے اس سے وہ کہنے کہ چودھری صاحب تُس اپنے کول ہی رکھو سان ٹھیکا دے دیتا کرو کون کر اللہ نانی نے لے جاؤ اپنا مال پچھلی میری معافی کر دیو میری معافی کر دیو چھ مہینے بعد مر گیا ہو ساری زندگی گزری رساگیری میں قبضے کرتے ڈاکے ڈالتے اور آخری چھ ماہ میں اللہ نے ہمیں پہنچایا اور اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق خوشی اور گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے اس سے معاف کر دیا ہوگا تو بھائیو اب اتنے بڑے مجمع کی میں تشکیل کیسے کروں نہ کسی کو بٹھانے کی جگہ ہے نہ کھڑا کرنے کی جگہ ہے لیکن لاہور کا اجتماع وہ ایک ہفتے کے بعد اکیس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اس سے چار مہینے والے چالیس دن والے وہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ زیارت کرا دو چار مہینے والے چالیس دن والے دس دن والے کھڑے ہو کے زیارت کرا دو بھائی اور چار مہینے اس کے لیے لگانے ہیں اس کی کون نیت کرتا ہے ذرا دکھاؤ تو صحیح بڑا مجمع ہے اکثر نیا ہے نوجوان ہیں کم از کم نقد کل سے تین دن کے لیے تو بہت سے لوگ اٹھ جائیں تو ہمیں ہمارے یہاں تین دن لگے ہیں آپ کے بھی تین دن لگ جائیں تو یہ مہمان نوازی ہوگی تو کل سے تین دن والے کھڑے ہو جائیں تو جی رکھو بھائی <laughs> گواہ سے پہلے گزارش ہے ایک تو سارا مجمع پانچ وقت نماز کی نیت کرے بھائی کرتے <تصفح> ہو نا بھائی اور اپنے اپنے علاقے محلے مسجد کے اطراف میں سب کو نمازی بنانا ہے اس کی بھی نیت کرو بھائی کہ اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنے گھر میں کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا ہے کم از کم ہر مرد عورت بالت, مسلمان وہ نماز پڑھنے والا بن جائے مرد مسجد میں جائیں عورتیں گھروں میں نیت کرتے ہو سارے بھائی قرآن کی تلاوت کو وقت دو نہیں سیکھا ایک ایک لفظ حرف سیکھنا شروع کرو ہر جگہ علماء بھی ہیں پُرا بھی ہیں ان سے سیکھو ان سے پڑھو اللہ کے ذکر کے لیے بھی تھوڑا وقت مقرر کرو ضرور شریف اور استغفار اور تیسرا کلمہ اس کی ایک ایک تصویر صبح و شام پڑھ لو تو آپ زاکرین میں شمار ہو گئے کرتے نا نیت اس مجمع میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہے کوئی روٹھا ہوا ہے کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے تو جلدی سے منا لینا اور معافی مانگ لینا اور پہل کر لینا جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا دل میں بغض نہ رکھنا معافی مانگ لو نیچے پڑ جاؤ جھک جاؤ اللہ تمہیں اوپر اٹھا دے گا ایسے ہی لوگوں میں صلح کراؤ لوگوں میں صلح کراؤ لوگوں میں محبتیں قائم کرواؤ لوگوں میں پیار قائم کرواؤ کسی کا حق دبایا ہے ادا کرو کسی سے لینا ہے دینے میں سختی نہ کرو پیار محبت سے اپنی کوشش کرو اور ہر مہینے تین دن اللہ کی راہ میں لگانے کا ہر بھائی ارادہ کر لے ٹھیک ہے بھائی چلتے ہو رادا اس مجھ میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں اور جن کے اوپر زکات فرض ہے وہ اپنے مال کی زکات نکالو اپنے مال کی زکات نکالو اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا جو ذمہ دار بیٹھے ہیں ان کی گندم اب انشاءاللہ شاء اللہ اگلے مہینے تک کٹنا شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے فصل میں بیسواں حصہ رکھا ہے سو من میں سے پانچ من اللہ نے کہا ہے غریب کو دے دیں بیس من تیرے ایک من غریب کا تو اس میں جو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا ملک میں بہت غربت ہے اور بہت فقر ہے سودی نظام نے فقیر بنا دیا لوگوں کو تو میں آپ سے گزارش کروں گا مالدار لوگ زکاط ادا کریں اور ذمہ اپنی فصل کا اشر ادا کریں اگر ان کے پاس پیسہ بھی ہے جس پر سال گزر گیا ہے تو اس کی زکاط بھی ادا کریں عام طور پہ ذمہ کے پاس کوئی وکیلی ہو تو اس کے پاس پیسہ جڑتا ہے ذمہ کے پاس پیسہ جڑتا نہیں ہے تاجر لوگ ہیں جو روز کماتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ جڑ جاتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی زکات ادا کرے فصل کا اشر ادا کرے اور ایک اور بات ہے بڑی اہم کہ ہمارے ہاں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا بہنوں کو باپ کی وراثت میں اللہ نے حق دیا ہے حصہ دیا ہے ہمارے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں سرحد میں میں تمام صوبوں میں پھر کے میں نے پوچھا تو کم از کم ذمہ دار طبقے میں تو کوئی نہیں ہے جو بہنوں کو حصہ دیتا ہو مجھے تاجروں کا زیادہ پتہ نہیں لیکن عام طور پر یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ تاجر لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو وراثت میں پورا حصہ نہیں دیتے جو جہیز دیتے ہیں کہ دبا تیرا حصہ ہو گیا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ بہت بڑی نا انصافی ہے جس جس پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا اسی سے بیٹی پیدا ہوئی جس چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا اسی کا بیٹی نے دودھ پیا جس چھو میں بیٹے نے زندگی گزاری اسی میں بیٹی نے زندگی گزاری تو میرے اللہ نے بیٹیوں کا حق بیٹوں سے بھی پہلے رکھا ہے اور اللہ تعالی نے کہا مرتکر مِثْلُ حق لگ تو میرے بھائیو یہ بہت بڑا ظلم اور ستم ہے جو ہو رہا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا جو یہاں ایسا کوئی آدمی بیٹھا ہو جس نے بچیوں کو وراثت سے معروم کیا ہو کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جو بہنوں کا حق کھا گیا ہو تو وہ اس ظلم سے توبہ کرے اور اپنی بہنوں کا حق انہیں ادا کرے اللہ اس کے رسک میں برقت دے گا اور وہ حساب دے گا بے شمار دے گا اس سے بھی رسک حرام ہو جاتا ہے سود سے حرام ہو گیا جھوٹ سے حرام ہو گیا رشوت سے حرام ہو گیا کھوٹ ملاوٹ سے حرام ہو گیا بہن میرے استاد مولانا جمشید صاحب دامت برقا ان سے بہت سی کتابیں پڑھی آخر میں قرآن کی تفسیر ان سے پڑھی میں جب رام پڑھتا تھا تو میں اپنے باغ سے خود شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر میں خدمت میں حاضر ہوا میں پڑھتا تھا تو میں نے آ کر پیش کیا میں نے کہا جی یہ شہد ہے آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی الحمد للہ میرے پیروی بہنی کوئی نہ ہے. صرف دو پیار بہن ہو کوئی نہ دیوڑا ارے پتہ ہی کوئی نہ ہے. میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں صرف دو بھائی سے بس تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہیوں میں جمے کوئی نہ ہو پتہ کوئی نہیں اتنی تحقیق کی ایک بوتل ایک بوتل تم روز سنتے ہو مشوروں سے ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بھاویں چوری دلائے بھامیں ساتھ آتا ہے سانو دیکھی جاؤ ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ تو ایک بوتل کے لیے کیا تھا کر ٹھیک ہے ماشاء اللہ رکھ دو جس نے اللہ کو جان دینی ہو تو پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے اتنی تحقیق فرمائی تیرے باپ نے حصہ دیا نہیں جی بہن کوئی نہیں تھی تیرے دادا نے حصہ دیا میں نے کہا جی میری پیدائش سے پہلے کا حصہ ہے مجھے کچھ خبر نہیں ہے اتنی تحقیق کے بعد ایک بوتل شہد قبول فرمائی کہ کہیں پیٹ میں حرام لکمانا چلا جائے تو گجرا والے کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کو حصہ دو اپنی بیٹیوں کو حصہ دو ورنہ اللہ کے آپ ہاں پکڑ ہو جائے گی تو تم نے قرآن کا انکار کر دیا دیکھ دکر مصر حفظ تو بھائیو یہ ظلم نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا ٹھیک ہے نا ساری باتوں کی نیت کرتے ہو نا نیت کرتے ہو نا پھر اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو پھر توبہ کر لینا تو معاملہ اللہ سے ہے نا کوئی ماں باپ سے نہیں کوئی بیوی اور خامند کا مسئلہ نہیں بھائی بھائی کا مسئلہ اللہ ہے اور اللہ کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی تیری توبہ ٹوٹے اگر تو صدق دل سے کرے گا تو میں معاف کر دوں نشت خالی اقل تولا آ جا ایک ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب جتنی دفعہ توڑ کے آ پر آ سہی یہ نہ کہہ کہ توبہ کا کیا فائدہ میں کیا کروں گا کا کیا مطلب ہے یہ راٹ ٹوٹ جائے ہم اس کو جوڑ لگائیں گے پھر جوڑ ہمیں نظر آئے گا پالش بھی کریں گے ریگ مار بھی ماریں گے پھر بھی نظر آئے گا نظر آئے گا میرا اللہ کہتا ہے تو میرے پاس لا دس ہزار دفعہ ٹوٹے ہوئی توبہ میں ایسے جوڑوں گا اپنی رحمت کی چادر سے کہ اس میں کوئی جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا تیرے فرشتوں کو بھی بھلا دوں تیرے گواہ ہٹا دوں تو سارا مجمع ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان ہے فصل بہار ہے اور بہار کی آمد آمد ہے نوجوان نسل جب دین کی طرف رخ کرتی ہے تو بہار کی آمد ہوتی ہے صبح کی آمد ہوتی ہے اگر صرف گھنگور گٹا ہے اور گٹا ٹوپ ہے فضائیں اور اندھیری ہے رات لیکن لیکن لیکن اللہ کی قسم صبح ہونے والی ہے اللہ کی قسم صبح ہوگی ہوگی اور میرا اللہ کر کے دکھائے گا میرا اللہ کر کے دکھائے گا میرا اللہ کر کے دکھائے گا ہم اس کا حصہ بن جائیں ہم اس کا حصہ بن جائیں ہم اس کا حصہ بن جائیں ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہو نا اپریف اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مقي ولا مودع ولا مستغنى عنها اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلالك الكريم ووجشك العظيم وسلطانك العظيم اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الحق الحمد حمدا كما انت اهلا له على محمد كما انت اهلا ان کا امر التقو امر المخصرا یا اللہ آج تیرے فقیروں نے محفل سجائی ہوئی ہے آج تیرے بھیکاریوں نے آج تیرے سائلین نے تیرے در کو رونق دے دی, دی ہے آج تیرے گھر کا دامن تنگ پڑا ہوا ہے مسجد چھوٹی پڑی ہوئی ہے مسجد کا صحن چھوٹا پڑا ہوا ہے آج اتنے فقیر آئے بیٹھے ہیں کہ یقیناً تو بھی خوش ہو رہا ہوگا چونکہ تو ایک واحد شہنشاہ ہے جو سائلین اور بھیکاریوں کے بڑھنے پر خوش ہوتا ہے اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے یا لا یہ دنیا کے بادشاہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگے تو خوش ہوتے ہیں تو واحد شہنشاہ ہے جس میں جتنے فقیر آئے اتنا خوش ہوتا ہے اتنے ہزاروں انسانوں کا مجموع کہ تیرے گھر کی تیری مسجد کا آنگن تنگ پڑ رہا ہے سکڑ رہا ہے سمٹ رہا, رہا ہے یہ سارے آس لگا کر امیدیں لے کر اللہ اندر کے ارمان لے کر اندر کی صدایں لے کر تیرے در پر آئے ہیں اب تو بھی اللہ آسمان کے در بھی کھول دے اور عرش کے در بھی کھول دے اور سارے فاصلے مٹا دے اور تو اے شا رخ سے زیادہ قریب اللہ اے شا رخ سے زیادہ قریب اللہ اے شاہ رخ سے زیادہ قریب اللہ اے تو تو ہماری شارخ سے زیادہ ہمارے قریب ہیں ہم تیرے فقیر بن کر تیرے در کے سائل بن کر تجھے منانے آئے ہیں تو آج مان جا ہم سے تو آج مان جا ہم سے ہم نے سب نے توبہ کی ہے اتنا بڑا مجمع اس کا عدد تو ہی جانتا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کتنے ہزاروں ہیں تجھے پتہ ہے ادھر دیکھ مولا دیواروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ساڑھے تین گھنٹے ہو رہے ہیں کھڑے ہو کے تیری بات سن لیں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں سکڑ سمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اے کریم مولا اے کریم اللہ اے مہربان اللہ اب تو اپنے کرم کا در کھول دے اور ہمیں محبت بری نظروں سے دیکھ یا اللہ جب ماں اپنے بچے کو محبت سے دیکھتی ہے تو اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اسے محبت سے پکارتی ہے تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ہم دھتکارے ہوئے ہیں ہم رازا ہیں آج کے فرعون مچھر مارنے میں تو احتیاط کرتے ہیں ہمیں تباہ کرنے میں انہیں کوئی احتیاط نہیں ہے یا اللہ برغی زبا کرتے ہوئے تو وہ قانون بناتے ہیں ہمیں زبا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے اے میرے مولا یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے یہ تیرے حبیب کے غلام آئے بیٹھے ہیں یہ تیرے تیری توحید کا یا اللہ بول بولنے والے آئے بیٹھے ہیں تیرے نبی کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کرنے والے آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم گناگار ہم نے مانا ہم ضویر ہم نے مانا ہم فقیر ہم مانتے ہیں ہم, مانتے ہم انکار رہے ہیں. ہمیں پتا ہے تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے تو نے پکارا ہم لوٹ کے نہ آئے تو ہمیں روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے اب لیکن آج ہم آ گئے ہم آ گئے ہیں ہم آ گئے ہیں. ہیں تو بھی آیا تو بھی آ ہم تو آ گئے تو بھی آ جا آ ہم تو آ گئے تو بھی آ جا ہم سے خوش ہو جا کہ دے میں راضی ہو گیا ہوں ہمارے آنسو قبول کر ہماری فریادیں قبول کر اے مسجد کے فرشتوں اے اے اس محفل کے فرشتو آو ہم مل کر آج روئیں تم بھی ہمارے ساتھ رو ہم بھی روتے ہیں ہمارے حال پہ تم بھی رو آؤ ہم دعا کرتے ہیں ہم تو آمین کہہ رہے ہیں تم بھی آمین کہو ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی کی سچی خبر ہے تم ہم سے, ہم, سے ہم سے بہت زیادہ موجود ہو ہم سے بہت زیادہ موجود ہو ہم سے بہت زیادہ موجود ہو ہم دعا کرتے ہیں تم آمین کہو اور ہمارا دکھڑا ہمارے رب کو پہنچاؤ جو فریادی بن کر ہمارے سفارشی بن کے جانا اور جا کے کہنا کہ امت پہ بڑا سخت وقت آیا ہے بڑا اوکھا وقت آیا ہے اور امت بھیڑ بکری کی طرح ذبح کی جا رہی ہے مچھر کی طرح مکھی کی طرح مچھلی جا رہی ہے آئے اللہ ہم تجھے فریادیں سنا رہے ہیں بادشاہوں کو نہیں سیاست دانوں کو نہیں وزیروں کو نہیں تاجروں کو نہیں جرنیلوں کو نہیں فوج والوں کو نہیں پولیس والوں کو نہیں ہم تجھے ہمیں گے تیرے آگے سر جھکائیں گے تیرے آگے تڑپ تڑپ کے گریں گے اور گر گر کے اٹھیں گے تیرا دامن پکڑیں گے تیرے آگے فریادیں کریں گے کبھی ہے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری زمین زمین. ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں تجرب علیہ السلام نے کہانی سنائی تھی نا کہ یا اللہ میری قوم نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور میں نے انہیں یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا, اور یہ کہا پھر تیرے نو نے کہا تھا یا اللہ انہیں پکڑ لے انہیں زندہ نہ چھوڑ پھر تیرا جواب آیا تھا بندہ خطی آتے ہیں بہت خلو نا بلم یج بندو نے لا انسارا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جیسے معصوم بچہ ماں کے آگے چیختا ہے ماں تڑپ کے اٹھتی ہے چولہ چھوڑ دیتی ہے کڑائی چھوڑ دیتی ہے بستر چھوڑ دیتی ہے ہے میرے لال کو کیا ہوا میری جگر کو کیا ہوا آج تیرے نبی کی امت اور آیا ہوا ہے ہم بکاؤ مال ہیں وہ ہم سبزی منڈی کی سبزی ہیں ہم جنس یا اللہ غلہ منڈی کی ہم جنس ہیں میرے بولا بکر منڈی کے ہم بکروں کی طرح نمک منڈی کے ڈھیلوں کی طرح ہمیں ہمارے ناؤ خدا نے بیچ دیا ہے نے ہمیں گن کے حوالے کر دیا یا اللہ اب ہم تجھ سے گلے نہ کریں تو کس سے کریں تجھے نہ سنائے تو کس سے سنائے میرے آقا ہمارا رونا قبول کر ہمارے آنسو قبول کر ہماری زد ہے ہماری ضد ہے ہماری ضد ہے آج ہم کے اٹھنا چاہتے ہیں یہ راضی کر کے اٹھنا چاہتے ہیں عرشوں کے اللہ اے فرشوں کے اللہ اے خبا کے اللہ اے یوسف کے اللہ اے یاقوب کے اللہ اے خلیل کے اللہ اے یونس کے اللہ اے زکریہ کے اللہ اے داوز کے اللہ اے سلیمان کے اللہ اے آدم کے اللہ اے نوح کے اللہ اے ابراہیم کے اللہ اے اسحاق کے اللہ اے اسماعیل کے اللہ اے یوسف کے اللہ اے مرسا کے اللہ اے یوشا کے اللہ اے ہارون کے اللہ او دانیال کے اللہ او, او الیاس کے اللہ او ایوب کے اللہ اے داود کے اللہ اے ذوالکفل کے اللہ اے الیاس کے اللہ اے یسا کے اللہ اے شعیب کے اللہ اے لوچ کے اللہ اے سلیمان کے اللہ اے زکریہ اے عیسیٰ کے اللہ اے محمد کے اللہ اے محمد کے اللہ او محمد کے اللہ اے احمد کے اللہ اے عاقب کے اللہ اے ہاشر کے اللہ اے ماہی کے اللہ اے فاتح کے اللہ اے مزمل کے اللہ اے بدر کے اللہ اے شاہد کے اللہ اے مبشر کے اللہ اے اللہ کے اللہ اے نظیر و بشیر کے اللہ اے توح کے اللہ اے یاسین کے اللہ اے ابو القاسم کے اللہ اے ماہی کے اللہ اے میرے حبیب کے اللہ اے میرے محمد کے اللہ اے میرے شاف کے اللہ اے میرے شفاتی کے اللہ اے مقام معمود پہ جانے والے کے اللہ اے جنت کے چابی بردار کے اللہ ہمارے اللہ ہمارا تو ہے کوئی نہیں ہے ہمارا تو ہے اور کوئی نہیں ہے آ جا بن جا ہمارا آ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں شفا ہم ڈرے ہوئے ہیں ہم سہمے ہوئے ہیں ہم دھتکارے ہوئے ہیں ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں باطل بڑا طاقتور ہے ہم بڑے کمزور ہیں ہماری ہمت نہیں ٹکر لینے کی تو آ جا اجڑ گئی محفل لٹ گئی تیرے محبوب کے امداد یا اللہ گھروں میں آگ ہے دھواں معصوم بچوں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے یا اللہ اے ہے بوڑھی ماں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا یا اللہ تڑپ لاشیں دیکھے نہیں جاتے یا اللہ اے پھروں کو پکڑنے والے اللہ کارونوں کو دسانے والے اللہ اے فرعونوں کو ڈبونے والے اللہ اے آج کو ہواؤں سے اڑانے والے اللہ اے شعیب کی قوم کو بجلیوں کی کڑک سے جلانے والے اللہ ہمارے فرون کب پکڑے گا ہمارے نمرود کب پکڑے گا ہمارے قارون کب پکڑے گا آ جانا یہ آیا بیٹھا ہے مجمع دیکھنا پنچایت کیڑی وڈی آئی بیٹھی میرے مولا ایڈی پنچایت ایم لگی کی جاوے جاڈی ماڑی گل ہے میرے مولا اے اللہ اے اے اے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ میرے اللہ! اللہ اے ہم سب کے اللہ ہم تجھے پکار رہے ہیں ہم تجھے بلا رہے ہیں ہم تیرے آگے ہیں آج راضی ہو جا اس منجمے میں بڑے نیک لوگ آئے بیٹھے ہیں جو تیرے راہوں میں چل چل کے بوڑھے ہو گئے جن کی ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی بیماریوں کا گھر بن گئے آج اس میں بلویں. تیرے علم کے وارث آئے بیٹھے ہیں جن کو پڑھاتے پڑھاتے جن کے بنایاں چلی گئیں جن کے گوڈے رہ گئے جن کی صحتیں مٹ گئی آج اس میں تیرے قرآن کے یاد کرانے والے قرا بیٹھے ہیں جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر ساری زندگی گٹ گٹ کے پس پس کے مر گئے اور تیرا قرآن پڑھاتے چلے گئے اور اس میں نی, ہمارے جیسے گنگار بھی ہیں فقیر ضلیل فقیر بھی ہیں پر تو مہربانی فرما در کھول دے عرش کھول دے آسمان کھول دے جبریل کو کہہ دے چلا جا میگائیل کو اتار ہم لٹے جا رہے ہیں یہ جی مجھے کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے جو ساڑھے تین گھنٹے ایک پتمی سی دیوار پہ بیٹھے ہوئے تیری محبت میں سنتے سن بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں یا اللہ اب تو تو خوش ہو جانا اب تو تو رضی اللہ ہمیں رعایتی پاس کر دے ہمیں رعایتی پاس کر دے ہمیں ایو پاس کر دے ہمیں ایو پاس کر دے اس سارے مجمع کو قبول فرما اس شہر اس دیش کو قبول فرما اس دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما لاہور کے اجتماع کو قبول فرما ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا ساری تشکیلوں کو وجود اتا فرما ربنا حسنہ فی حسنا حسنہ کا حسنا النار وصلی اللہ کامین الراحمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت مانا طارق امی صاحب دامد ملاقات بیان فرما رہے تھے تیار کردہ ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچ فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین یاد رکھ فون نمبر فائیو سکس سیون ایٹ ون ٹو تھری